مسلمانوں کا ماضی و حال اور مستقبل کے لیے لاحے عمل. یہ وہ تقریر ہے جو گیارہ نومبر انیس اکاون کو جماعت اسلامی کے اجتماع عام کراچی میں کی گئی تھی حمد و ثناء کے بعد حاضرین و حضرات میں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان کے کی اسباب کیا ہیں آج کی تقریر میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس وہ کیا پروگرام ہے جس سے ہم خود یہ توقع رکھتے ہیں اور آپ کو بھی یہ توقع دلا سکتے ہیں کہ وہ خرابیوں کی اصلاح کا مفید اور کارگر ذریعہ بن سکتا ہے ایک غلط فہمی کا اضالہ لیکن اس پروگرام کو بیان کرنے سے پہلے میں غلط فہمی کو رفع کر دینا چاہتا ہوں جو اس سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہے اگر میں موجود وقت خرابیوں کو اور ان کے موجودہ اسباب کو بیان کرنے کے بعد اپنا پروگرام پیش کروں اور اس کے ذریعے سے آپ کو اصلاح کی امید دلاؤں تو اس سے آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ شاید کچھ اسی قسم کی وقتی خرابیوں کی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہوں گے اور پرانی عمارتوں میں ایک ایک کی مرمتیں کرتے رہنا ان کا مقصد ہے ایسا گمان آپ کریں گے تو وہ حقیقت سے بعید ہوگا واقعہ یہ ہے ہم اپنا ایک مستقل اور عالمگیر مقصد رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر اس نظام زندگی کو مٹایا جائے جس کی بنیاد خدا سے خود مختاری اور آخرت سے بے پرواہی اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے بے نیازی پر ہو کیونکہ وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے اور اس کی جگہ وہ نظام زندگی عملا قائم کیا جائے جو خدا کی اطاعت آخرت کی یقین اور انبیاء کے اتباع پر مبنی ہو کیونکہ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے ہماری تمام مسائی کا اصل مقصود یہی ہے اور ہمارا ہر پروگرام خواہ و کسی محدود وقت اور مقام ہی کے لیے کیوں نہ ہو اسی راہ کے کسی نہ کسی مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہوتا ہے ہم سب سے پہلے یہ انقلاب خود اپنے وطن پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تاکہ پھر یہی ملک دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنے اور پاکستان کی موجودہ خرابیوں سے اگر ہم بحث کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ اس مقصد کی راہ میں حائل ہیں لہٰذا آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے ان خرابیوں کی اصلاح بجائے خود کوئی مقصد ہے یا یہ کہ ہم ایک بگڑے ہوئے نظام کو محض مرمت کر دینے پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خرابیاں موجود نہ ہوتی تب بھی ہم اپنے اسی مقصد کے لیے کام کرتے جس کو اول روز سے ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے ہمارا وہ مقصد ایک دائمی اور ابدی اور عالمگیر مقصد ہے اور ہر حالت میں ہمیں اسی کے لیے کام کرنا ہے خواہ کسی گوشہ زمین میں وقتی طور پر ایک نوعیت کے مسائل درپیش ہوں یا دوسری نوعیت کے پچھلی تاریخ کا جائزہ اس توضیح کے بعد میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وضاحت کے ساتھ اپنی قوم کی موجودہ خرابیوں کا جائزہ لیا ہے اسی طرح آپ ذرا اپنی پچھلی تاریخ کا بھی جائزہ لے لیں تاکہ اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ آیا یہ خرابیاں اچانک ایک حادثہ اتفاقی کے طور پر آپ کی سوسائٹی میں رونما ہو گئی ہیں یا ان کی کوئی گہری جڑ ہے اور ان کے پیچھے اسباب کا کوئی طویل سلسلہ ہے اس پہلو سے جب تک آپ معاملہ کی نوعیت اچھی طرح نہ سمجھ لیں نہ تو موجودہ خرابیوں کی شدت وسعت اور گہرائی آپ پر واضح ہوگی نہ اصلاح کی ضرورت ہی کا احساس پوری طرح ہو سکے گا اور نہ یہی بات سمجھ میں آ سکے گی کہ ہم یہاں جزوی اصلاح کی کوششوں کو لا حاصل کیوں سمجھتے ہیں اور کس بنا پر ہماری یہ رائے ہے کہ ایک انتھک سائی اور ایک ہمہ گیر اصلاحی پروگرام اور ایک صالح و منظم جماعت کے ذریعے سے جب تک یہاں نظام زندگی میں اساسی تبدیلیاں نہ کی جائیں گی کوئی مفید نتیجہ چھوٹی موٹی تدبیروں سے برآمد نہ ہو سکے گا ہماری تاریخ کا یہ ایک اہم اور نتیجہ خیز واقعہ ہے کہ ہمارے ملک پر انیسویں صدی میں اسی پچھلی صدی میں جو موجودہ صدی سے پہلے گزر چکی ہے ہزاروں میل دور سے آئی ہوئی ایک غیر مسلم قوم مسلط ہو گئی تھی اور ابھی تین چار ہی برس ہوئے ہیں کہ اس کی غلامی سے ہمارا پیچھا چھوٹا ہے یہ واقعہ ہمارے لیے کئی لحاظ سے قابل غور ہے پہلا سوال جس کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ پیش کیسے آ گیا کیا کوئی اتفاقی سانحہ تھا جو یوں ہی بے سبب ہم پر ٹوٹ پڑا کیا وہ قدرت کا کوئی ظلم تھا جو اس نے بے قصور ہم پر کر ڈالا کیا ہم بالکل ٹھیک چل رہے تھے کوئی کمزوری اور کوئی خرابی ہم میں نہ تھی یا فی الواقع ہم اپنے اندر مدتوں سے کچھ کمزوریاں اور کچھ خرابیاں پال رہے تھے جس کی سزا آخرے کار ہمیں ایک بیرونی قوم کی غلامی کی شکل میں ملی اگر حقیقت یہی ہے کہ ہم میں کچھ خرابیاں اور کمزوریاں تھیں جو ہماری تباہی کی موجب ہوئیں تو وہ کیا تھیں اور آیا اب وہ ہم میں سے نکل چکی ہیں یا ابھی تک ان کا سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بلا جو باہر سے آ کر ہم پر مسلط ہوئی آیا یہ صرف ایک غلامی ہی کی بلا تھی یا وہ اپنے جلو میں اخلاق افکار تہذیب مذہب تمدن معیشت اور سیاست کی دوسری بلائیں بھی ساتھ لائی تھی اگر لائی تھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کس نوعیت کی بلائیں تھیں کس کس حیثیت سے انہوں نے ہمیں کتنا متاثر کیا اور آج اس کے جانے کے بعد بھی ان کے کیا اثرات ہمارے اندر موجود ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ ان بلاؤں کے مقابلے میں ہمارا اپنا ردعمل کیا تھا آیا وہ ایک ہی ردعمل تھا یا مختلف گروہوں کے ردعمل مختلف تھے اگر مختلف تھے تو ان میں سے ہر ایک کے اچھے اور برے کیا اثرات ہیں جو آج ہماری قومی زندگی میں پائے جاتے ہیں میں ان تینوں سوالات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالوں گا تاکہ ہماری موجودہ خرابیوں میں سے ہر خرابی کا پورا شجرہ نصب آپ کے سامنے آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ ہر خرابی کی اصل کیا ہے اور اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور کن اسباب سے اپنی غذا حاصل کر رہی ہیں اس کے بعد ہی آپ اس پوری اسکیم کو سمجھ سکیں گے جو علاج و اصلاح کے لیے ہمارے پیش نظر ہے ہماری غلامی کے اسباب پچھلی صدی میں جو غلامی ہم پر مسلط ہوئی تھی وہ در حقیقت ہمارے صدیوں کے مسلسل مذہبی اخلاقی اور ذہنی انحطاط کا نتیجہ تھی مختلف حیثیتوں سے ہم روز بروز پستی کی طرف چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ گرتے گرتے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں اپنے بلبوتے پر کھڑا رہنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا اس حالت میں کسی نہ کسی بلا کو ہم پر مسلط ہونا ہی تھا اور ٹھیک قانون قدرت کے مطابق وہ بلا ہم پر مسلط ہوئی دینی حالت اس کی تحقیق کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اس وقت کی دینی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے دین ہی کی ہے وہی ہماری زندگی کا قوام ہے اسی نے ہم کو ایک قوم اور ایک ملت بنایا ہے اسی کے بل بوتے پر ہم دنیا میں کھڑے ہو سکتے ہیں ہماری پچھلی تاریخ اس امر کی شاہد ہے اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجے میں نہیں پھیلا سندھ ابتدائی اسلامی فتح اور اس کے بعد کی ایک صدی کا مستثنا کیا جا سکتا ہے اس کو چھوڑ کر بات کے کسی دور میں کوئی ایسی منظم طاقت نہیں رہی جو یہاں ایک طرف اسلام کو پھیلاتی اور جہاں جہاں وہ پھیلتا جاتا وہاں اس کو جمانے اور مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش بھی ساتھ کرتی جاتی بالکل ایک غیر منظم طریقے سے کہیں کوئی صاحب علم آ گیا جس کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا جس کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑ لیا اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے مگر نہ تو ان متفرق افراد کے پاس ایسے ذرائع تھے کہ جن لوگوں کو وہ مسلمان کرتے جاتے ان کی تعلیم و تربیت کے انتظام بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے اور نہ وقت کی حکومتوں ہی کو اس کی کچھ فکر تھی کہ دوسرے اللہ کے بندوں کی کوششوں سے جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے وہاں لوگوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کر دیتی اس غفلت کی وجہ سے ہمارے عوام ابتداء سے جہالت اور جاہلیت میں مبتلا رہے ہیں تعلیمی اداروں سے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو زیادہ تر متوسط طبقوں نے اٹھایا ہے یا پھر اونچے طبقوں نے عوام الناس اسلام کی تعلیمات سے بے خبر اور اس کے اصلاحی اثرات سے بڑی حد تک محروم ہی رہے اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبیلے کے قبیلے غیر مسلم قوموں سے نکل کر اسلام میں آئے مگر آج تک ان میں جاہلیت کی وہ بہت سی رسمیں موجود ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں پائے جاتی تھی یہی نہیں بلکہ ان کے خیالات تک پوری طرح نہ بدل سکے ان کے اندر آج بھی بہت سے مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ اوہام موجود ہیں جو اپنے غیر مسلم آباء و اجداد کے مذہب سے انہیں وراثت میں ملے تھے بڑے سے بڑا فرق جو مسلمان ہونے کے بعد ان کے اندر واقع ہوا وہ بس یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پچھلے معبودوں کی جگہ کچھ نئے معبود خود اسلام کی تاریخ میں سے ڈھونڈ نکالے اور پرانے اعمال کے نام بدل کر اسلامی اصلاحات میں کچھ نئے نام اختیار کر لیے عمل جوں کا تو رہا صرف اس کا ظاہری روپ بدل گیا اس کا ثبوت اگر آپ چاہیں گے تو کسی علاقے میں جا کر عوام کی مذہبی حالت کا جائزہ لے لیجئے اور پھر تاریخ میں تلاش کیجئے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس علاقے میں کون سا مذہب رائج تھا آپ دیکھیں گے کہ آج بھی وہاں اس سابق مذہب سے ملتے جلتے عقائد و اعمال ایک دوسری شکل میں رائج ہیں مثلا جہاں پہلے بدھ مذہب پایا جاتا تھا وہاں کسی زمانے میں بدھ کے آثار پوجے جاتے تھے کہیں اس کا دانت رکھا ہوا تھا کہیں اس کی کوئی ہڈی محفوظ تھی کہیں اس کے دوسرے تبرکات کو مرکز توجہات بنا کر رکھا گیا تھا آج آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں وہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا آپ کے نقش قدم یا دوسرے بزرگان دین کے آثار متبرکہ کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح آپ پرانے مسلم قبیلوں کی موجودہ رسم و رواج کا جائزہ لیں اور پھر تحقیق کریں کہ ان ہی قبیلوں کی غیر مسلم شاخوں میں کیا رسم رائج ہیں دونوں میں آپ بہت کم فرق پائیں گے یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ پچھلی صدیوں میں جو لوگ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار رہے ہیں انہوں نے بالعموم اپنا فرض انجام دینے میں سخت کوتاہی کی ہے انہوں نے اسلام پھیلانے والے بزرگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا کروڑوں آدمی اسلام کی کشش سے کھچ کھچ کر اس کے دائرے میں آئے مگر جو اسلام کے گھر کے منتظم اور متولی تھے انہوں نے اپنے بندگان خدا کی تعلیم و تربیت ذہنی اصلاح اور زندگی کے تسکی کا کوئی انتظام نہ کیا اس وجہ سے یہ قوم مسلمان ہو جانے کے باوجود اسلام کی برکات اور توحید کی نعمتوں سے پوری طرح بحرامند نہیں ہو سکی اور ان نقصانات سے نہ بچ سکی جو شرک و جاہلیت کے لازمی نتیجے ہیں پھر دیکھیے کہ ان پچھلی صدیوں میں ہمارے علماء کا کیا حال رہا ہے چند مقدس بزرگوں نے تو فی الواقع اس دین کی غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں جن کے اثرات پہلے بھی نافع ہوئے اور آج تک نفع بخش ثابت ہو رہے ہیں مگر عام طور پر علماء دین جن مشاغل میں مشغول رہے ہیں وہ یہ تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر مناظرہ بازیاں کریں چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑے بڑے مسائل بنا دیا اور بڑے مسائل کو مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا اختلافات کو مستقل فرقوں کی بنیاد بنایا اور فرقہ بندی کو جھگڑوں اور لڑائیوں کا اکھاڑا بنا کر رکھ دیا معقولات کے پڑھنے پڑھانے میں عمریں گزار دیں اور قرآن و حدیث سے نہ خود ذوق رکھا نہ لوگوں میں پیدا کیا فقہ میں اگر کوئی دلچسپی تھی تو موش گافیوں اور جزیات کی بحثوں کی حد تک تفقہ فی دین پیدا کرنے کی طرف توجہ کوئی نہ تھی ان کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے لوگوں کی نگاہیں خردبین بن کر رہ گئیں دور بین و جہاں بین نہ بن سکی آج یہ پوری میراث جھگڑوں اور مناظروں اور فرقہ بندیوں اور روز افزوں فتنوں کی لہلہاتی ہوئی فصل کے ساتھ ہمارے حصے میں آئی ہے صوفیہ کا حال دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند پاکیزہ ہستیوں کے سوا جنہوں نے اسلام کے حقیقی تصوف پر خود عمل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی باقی سب ایک ایسے تصوف کے معلم و مبلغ تھے جس میں اشراقی اور ویدانتی اور مانوی اور زردشتی فلسفوں کی آمیزش ہو چکی تھی اور جس کے طریقوں میں جوکیوں اور راہبوں اور اشراقیوں اور رواقیوں کے طریقے اس اس طرح مل جل گئے تھے کہ اسلام کے خالص عقائد و اعمال سے ان کو مشکل ہی سے کوئی مناسبت رہ گئی تھی خلق خدا ان کی طرف خدا کا راستہ پانے کے لیے رجوع کرتی تھی اور وہ ان کو دوسرے راستے بتاتے تھے پھر جب اگلوں کے بعد پچھلے ان کے سجادوں پر بیٹھے تو انہوں نے میراث میں دوسری املاک کے ساتھ اپنے بزرگوں کے مرید بھی پائے اور ان سے تربیت و ارشاد کے بجائے صرف نظرانوں کا تعلق باقی رکھا ان حلقوں کی تمام تر کوشش پہلے بھی یہ رہی اور آج بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی پیری اور پیرزادگی کا اثر پھیلا ہوا ہے وہاں دین کا صحیح علم کسی طرح نہ پہنچنے پائے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ عوام الناس پر ان کی خداوندی کا تلسم اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنے دین سے جاہل رہیں گے اخلاقی حالت یہ تھی ہماری مذہبی حالت جس نے انیسویں صدی میں ہم کو غلامی کی منزل تک پہنچانے میں بہت بڑا حصہ لیا تھا اور آج اس آزادی کی صبح آغاز میں بھی یہی حالت اپنی پوری قباحتوں کے ساتھ ہماری دامنگیر ہے اب اخلاقی حیثیت سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر اس زمانے میں ہمارا طبقہ متوسط جو ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے مسلسل اخلاقی انحطاط کی بدولت بلکل بھاڑے کا ٹٹو بن کر رہ گیا تھا اس کا اصول یہ تھا کہ جو آ جائے اجرت پر اس کی خدمت حاصل کر لے اور پھر جس مقصد کے لیے چاہے اس سے کام لے لے ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے ہاں کرائے کی سپاہی بننے کے لیے تیار تھے جنہیں ہر ایک نوکر رکھ کر جس کے خلاف چاہتا لڑوا سکتا تھا اور ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے ہاتھ اور دماغ کی طاقتوں کو کم یا زیادہ اجرت پر لے کر ہر فاتح اپنا نظم و نسق چلا سکتا تھا بلکہ اپنی سیاسی چال بازیوں تک میں استعمال کر سکتا تھا ہماری اس اخلاقی کمزوری سے ہمارے ہر دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے خواہ وہ مرہٹے ہوں فرانسیسی ہوں یا ولندیزی ہوں اور آخر کار انگریز نے آ کر خود ہمارے ہی سپاہیوں کی تلوار سے ہم کو فتح کیا اور ہمارے ہی ہاتھوں اور دماغوں کی مدد سے ہم پر حکومت کی ہماری اخلاقی حص اس درجہ کند ہو چکی تھی کہ اس روش کی قباہت کو سمجھنا تو درکنار ہمیں الٹا اس پر فخر تھا چنانچہ ہمارا شاعر اسے اپنے خاندانی مفاخر میں شمار کرتا ہے کہ سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری حالانکہ کسی شخص کا پیشاور ور سپاہی ہونا حقیقت میں اس کے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے باعث ننگ ہے نہ کہ باعث عزت وہ آدمی ہی کیا ہوا جو نہ حق اور بادل کی تمیز رکھتا ہو اور نہ اپنے اور پرائے کا امتیاز جو بھی اس کے پیٹ کو روٹی اور تن کو کپڑا دے دے وہ اس کے لیے شکار مارنے پر آمادہ ہو جائے اور کچھ نہ دیکھے کہ میں کس کے لئے کس پر جھپٹ رہا ہوں یہ اخلاقی حالت جن لوگوں کی تھی ان میں کسی دیانت و امانت اور کسی مستقل وفاداری کا پائے جانا مستعبد تھا اور ہونا چاہیے جب وہ اپنی قوم کے دشمنوں کے ہاتھ خود اپنے آپ کو بیچ سکتے تھے تو ان کے اندر کسی پاکیزہ اور طاقتور ضمیر کے موجود ہونے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی تھی کیوں وہ رشوت اور غبن کا نام دست غیب اور خدا کا فضل نہ رکھتے کیوں وہ ابن الوقت اور چڑھتے سورج کے پرستار نہ ہوتے اور کیوں ان میں یہ وصف پیدا نہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ سے انہیں تنخواہ ملتی ہو اس کے لیے اپنے ایمان و ضمیر کے خلاف سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملازمت پیشہ طبقے کی اکثریت آج جن اوصاف کا اظہار کر رہی ہے وہ کوئی اتفاقی کمزوری نہیں جو اچانک ان میں پیدا ہو گئی ہو بلکہ اس کی جڑیں ہماری روایات میں گہری جمی ہوئی ہیں البتہ افسوس اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ کل ان سے ہمارے دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے اور آج ان کو ہماری قوم کے وہ رہنما استعمال کر رہے ہیں جنہیں درحقیقت قوم کے امراض کا معالج ہونا چاہیے تھا نہ کہ ان امراض سے فائدہ اٹھانے والا ہمارے طبقے متوسط کی ان کمزوریوں میں ہمارے علماء بھی شریک تھے اگرچہ ایک قلیل تعداد جس طرح طبقۂ متوسط میں بلند اخلاق اور مضبوط سیرت لوگوں کی موجود تھی اسی طرح علماء میں بھی کچھ ایسی مقدس شخصیتیں موجود رہی ہیں جنہوں نے اپنے فرض کو ٹھیک ٹھیک پہچانا اور اپنی جانے لڑا کر اسے ادا کیا اور دنیا کی کوئی دولت ان کو خرید نہ سکی مگر عام طور پر جو اخلاقی حالت طبقۂ متوسط کی تھی وہی علماء کی بھی تھی ان میں بیشتر وظیفہ خار تھے کسی نہ کسی بادشاہ یا امیر یا درباری سے وابستہ ہو جانا ان کے وظیفے کھا کر ان کی منشاہ کے مطابق دین اور دینی قوانین کی تعبیریں کرنا اپنے ذاتی مفاد کو دین کے تقاضوں پر مقدم رکھنا اپنے مخدوموں کی خاطر علماء حق کو دبانے کے لیے مذہب کے ہتھیار استعمال کرنا بس یہی کچھ ان کا شعار رہا یہ مچھر کو چھانتے اور اونٹ نگلتے رہے بے اثر اور بے دولت لوگوں کے معاملہ میں تو ان کی دینی حص اتنی تیز رہی ہے کہ مستحبات اور مقروحات اور چھوٹے سے چھوٹے جزیات تک میں یہ ان کو معاف کرنے پر کبھی تیار نہ ہوئے اور ان امور کی خاطر انہوں نے بڑے سے بڑے جھگڑے برپا کر دیے مگر اہل دولت اور ارباب اقتدار کے معاملہ میں خواہ و مسلم ہوں یا کافر یہ ہماتن مصالحت بنے رہے اور جزیات چھوڑ کر کلیات تک میں انہوں نے ان کے لیے رخصتیں نکالی رہے ہمارے عمرا تو ان کے لیے دنیا میں صرف یہی دو چیزیں دلچسپی کا مرکز رہ گئی تھی ایک پیٹ دوسرے شرمگاہ ان کے سوا کسی دوسری چیز کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہ رہی تھی ساری کوششیں اور ساری محنتیں بس انہی کی خدمت کے لیے صرف ہو گئیں اور قوم کی دولت سے ان ہی پیشوں اور صنعتوں اور حرفتوں کا پروان چڑھایا جا رہا تھا جو ان دونوں چیزوں کی خدمت کریں اس سے ہٹ کر اگر کسی امیر نے اپنی دولت و طاقت کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا تو سارے امیروں نے مل کر اسے گرانے کی کوشش کی اور اپنی قوم کے دشمنوں سے اس کے خلاف ساز باز کرنے میں تعمل نہ کیا ذہنی حالت اس کے بعد جب ذہنی حیثیت سے ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی صدیوں سے ہمارے ہاں علمی تحقیقات کا کام قریب قریب بند تھا ہمارا سارا پڑھنا پڑھانا بس علوم اوائل تک محدود تھا ہمارے نظام تعلیم میں یہ تصور گہری جڑوں کے ساتھ جم گیا تھا کہ اسلاف جو کام کر گئے ہیں وہ علم و تحقیق کا حرف آخر ہے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا بڑی سے بڑی علمی خدمت بس یہی ہو سکتی تھی کہ اگلوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر شرحوں اور حاشیوں کے ردے چڑھائے جائیں انہیں چیزوں کے لکھنے میں ہمارے مصنفین اور ان کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارے مدرسین مشغول رہے کسی نئی فکر کسی نئی تحقیق کسی نئی دریافت کا مشکل ہی سے قریب کی ان صدیوں میں ہمارے یہاں کہیں پتہ چل سکتا ہے اس کی وجہ سے ایک مکمل جمود کسی سی ہماری ذہنی فضا پر تاری ہو چکی تھی ظاہر ہے کہ جو قوم اس حالت میں مبتلا ہو چکی ہو وہ زیادہ دیر تک آزاد نہیں رہ سکتی تھی اس کو لامہ کسی نہ کسی ایسی قوم سے مغلوب ہو ہی جانا تھا جو حرکت کرنے والی اور آگے بڑھنے والی ہو جس نے اپنے عام لوگوں میں بیداری پیدا کر لی ہو جس کے افراد میں اپنے فرائض کا جو کچھ بھی وہ اپنے فرائض سمجھتے ہو احساس پایا جاتا ہے جس کے کارکنوں اور کارفرماؤں میں کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری موجود ہو جس کے اہل علم تحقیقات کرنے والے اور نئی نئی طاقتیں اور دریافت کرنے والے ہوں جس کے اہل تدبیر ان نئی دریافت شدہ طاقتوں کو زندگی کے کاموں میں استعمال کرنے والے ہوں اور جس کا قدم تمدن و تہذیب کے مختلف شعبوں میں ترقی کی طرف مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہو ایسی کسی قوم کی موجودگی میں ایک جامد اور ضعیف الاخلاق اور ایک جاہلیت زدہ قوم آخر کتنی دیر زمین پر قابض رہ سکتی تھی پس یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ قانون فطرت کا تقاضا تھا کہ ہم مغرب کی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک ایک کے غلام ہو کے رہ گئے مغربی تہذیب کی بنیادیں اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قوم جو مغرب سے آ کر ہم پر مسلط ہوئی ہے جس کی طاقت سے ہم مغلوب ہوئے اور جس کی غلامی کا جوہ ہماری گردن پر رکھا گیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لائی تھی اس کے کی نظریات کیا تھے اس کا مذہب اور اس کا فلسفہ کیا تھا اس کے اخلاقی اصول کیا تھے اس کے تمدنی تہذیبی رنگ ڈھنگ کیا تھے اس کی سیاست کی ان بنیادوں پر مبنی تھی اور اس کی ان سب چیزوں نے ہمیں کس کس طرح کتنا کتنا متاثر کیا مذہب جن صدیوں میں ہم مسلسل انحطاط کی طرف جا رہے تھے ٹھیک وہی صدیاں تھیں جن میں یورپ نشرت جدیدہ کی ایک نئی تحریک کے سہارے ابھر رہا تھا اس تحریک کا آغاز ہی میں دور متوسط کے عیسائی مذہب سے تصادم ہوا اور یہ تصادم ایک ایسے افسوسناک نتیجے پر ختم ہوا جو نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے غارت گر ثابت ہوا پرانے زمانے کے عیسائی متکلین نے اپنے مذہبی عقائد کی اور بائبل کی تصور کائنات و انسان کی پوری عمارت یونانی فلسفہ و سائنس کے نظریات دلائل اور معلومات پر تعمیر کر رکھی تھی اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی بھی ٹھیکس لگ گئی تو یہ پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی اور اس کے ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا اس لیے وہ نہ کسی ایسی تنقید و تحقیق کو گوارا کرنے کے لیے تیار تھے جو یونانی فلسفہ و سائنس کے مسلمات کو مشتبہ بناتی ہو نہ کسی ایسے فلسفیانہ تفکر کو برداشت کر سکتے تھے جو ان مسلمات سے ہٹ کر کوئی دوسری ایسی فکر پیش کر سکتی ہو جس کی وجہ سے اہل کلیسا کو اپنے علم کلام پر نظر ثانی کرنی پڑ جائے اور نہ کسی ایسی علمی تحقیقات کی اجازت دے سکتے تھے جس سے کائنات و انسان کے بارے میں بائبل کی دی ہوئی اور متقلمین کی مانی ہوئی تصویر کا کوئی جز غلط ثابت ہو جائے اس طرح کی وہ ہر چیز کو مذہب کے لیے اور مذہب پر بنے ہوئے پورے نظام تمدن و سیاست و معیشت کے لیے براہ خطرہ سمجھتے تھے اس کے برعکس جو لوگ نشرت جدیدہ کی تحریک اور اس کے محرکات کے زیر اثر تنقید تحقیق اور دریافت کا کام کر رہے تھے انہیں قدم بقدم اس فلسفہ و سائنس کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھیں جن کے سہارے عقائد و کلام کا یہ پورا نظام کھڑا ہوا تھا مگر وہ جوں جوں اس میدان میں آگے بڑھتے تھے اہل کلیسا اپنے مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر روز بروز زیادہ سختی کے ساتھ ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آ رہی تھی مگر اہل کلیسا کو اسرار تھا کہ ان مسلمات پر نظر ثانی کرنے کے بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں دماغوں کو بہت سے ان نظریات میں جھول محسوس ہو رہا تھا جن کو پہلے محض عقائد کی اٹل دلیل سمجھا گیا تھا مگر اہل کلیسا کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور و فکر کرنے کے بجائے ان دماغوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے جو ایسی باتیں سوچتے ہیں اس کشمکش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علمی بیداری میں اول روز ہی سے مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک ضد سی پیدا ہو گئی اور جو جو اہل مذہب کی سختیاں بڑھتی گئیں یہ ضد بھی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی یہ زد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسا ہی تک محدود نہ رہی بلکہ مذہب فی نفسے ہی اس کا ہدف بن گیا علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علم برداروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب بجائے خود ایک ڈھونگ ہے وہ کسی عقلی امتحان کی ضرب نہیں بن سکتا اس کے عقائد دلیل پر نہیں بلکہ اندھے اور ہام پر مبنی ہیں علم کی روشنی بڑھنے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے پھر جب علم کے میدان سے آگے بڑھ کر سیاست اور معیشت اور نظام اجتماعی کے مختلف میدانوں میں یہ کشمکش پھیلی اور اہل کلیسا کی حتمی شکست کے بعد تہذیب جدید کے علمبرداروں کی قیادت میں ایک نئے نظامی زندگی کی عمارت اٹھی تو اس سے دو اور نتیجے برآمد ہوئے جنہوں نے آنے والے دور کی پوری انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ایک یہ کہ نئے نظامی زندگی کے ہر شعبے سے مذہب کو عملاً بے دخل کر دیا گیا اور اس کا دائرہ صرف شخصی عقیدہ و عمل تک محدود کر کے رکھ دیا گیا یہ بات تہذیب جدید کے بنیادی اصولوں میں داخل ہو گئی کہ مذہب کو سیاست معیشت اخلاق قانون علم و فن غرض اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے وہ محض افراد کا شخصی معاملہ ہے کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا اور پیغمبروں کو ماننا چاہے تو مانے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا چاہے تو کرتا رہے مگر اجتماعی زندگی کی ساری سکیم اس سوال سے قطع نظر کر کے بننی اور چلنی چاہیے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہدایت نہیں دیتا دوسرے یہ کہ تہذیب جدید کی رگ رگ میں خدا بیزاری اور لا لامذبیت کی ذہنیت پیوست ہو گئی علوم و فنون اور ادب کا جو کچھ بھی ارتقا ہوا اس کی جڑ میں وہ ضد برابر موجود رہی جو علمی بیداری کے آغاز میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے خلاف پیدا ہو چکی تھی اس فکری غذا سے پرورش پائی ہوئی تہذیب جہاں جہاں پہنچی وہاں انداز فکر یہ ہو گیا کہ مذہب جو چیز بھی کرتا ہے خواہ وہ خدا اور آخرت اور وہی اور رسالت کا قیدہ ہو یا کوئی اخلاقی و تمدنی اصول بہر حال شک کا مستحق ہے اس کی صحت کا کوئی ثبوت ملنا چاہیے اور نہ ملے تو اس سے انکار کیا جانا چاہیے اس کے برعکس ہر وہ چیز جو دنیاوی علوم و فنون کے اساتذہ کی طرف سے آئے وہ مان لینے کے مستحق ہے اللہ یہ کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت مل جائے یہ انداز خیال مغرب کے پورے نظام فکر پر اثر انداز ہوا اور اس نے صرف علم و ادب ہی کو مذہبی نقطہ نظر سے منحرف نہیں کر دیا بلکہ وہ تمام اجتماعی فلسفے اور اجتماعی نظام جو اس نظام فکر کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں عملاً خدا پرستی کے تخیل سے خالی اور آخرت کے تصور سے آری ہیں فلسفہ حیات یہ تو تھا مذہب کے بارے میں اس آنے والی فاتح تہذیب کا رویہ اب دیکھیے مذہب کی نفی کر کے اس نے اختیار کیا تھا یہ سراسر ایک مادہ پرستانہ فلسفہ تھا. مغرب کے فکری رہنما محسوسات سے ماورا کسی غیبی حقیقت کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہی تھے اور نہ وحی و الہام کے سوا جس کے وہ منکر تھے حقائق غیب کو جاننے اور ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا اور کوئی ذریعہ ہی ہو سکتا تھا پھر سائنٹیفک اسپرٹ اس امر میں بھی مانے تھی کہ وہ مجرد قیاسات پر غیبی طاقتوں کے متعلق کسی تصور کی عمارت کھڑی کر دیں اس کی کوشش اگر کی بھی گئی تھی تو علمی تنقید کے معاملے میں وہ نہ ٹھہر سکی اس لیے غیب کے بارے میں جب وہ شک اور لا ادریت کے مقام سے آگے نہ بڑھ سکے تو ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق وہ جو رائے بھی قائم کریں۔ صرف حواظ کے اعتماد پر کریں اس چیز نے ان کے پورے فلسفہ زندگی کو ظاہر پرست بنا کے رکھ دیا انہوں نے سمجھا کہ انسان ایک قسم کا حیوان ہے جو اس زمین میں پایا جاتا ہے وہ نہ کسی کا تابع ہے اور نہ کسی کے آگے جواب دہ اس کو کہیں اوپر سے ہدایات بھی نہیں ملتی اپنی ہدایات اسے خود لینی ہے اور اس ہدایت کا ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قوانین تبعی ہیں یا حیوانی زندگی کی معلومات یا پھر خود پچھلی انسانی تاریخ کے تجربات انہوں نے سمجھا کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اس کی کامیابی اور خوشحالی عین مطلوب ہے اور اسی کے اچھے اور برے نتائج مدار فیصلہ ہیں انہوں نے سمجھا کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو حاصل کرنے کے سوا نہیں انہوں نے سمجھا کہ حقیقت جو کچھ بھی ہے ان ہی چیزوں کی ہے کہ جن کو ناپا تولا جا سکے یا جن کا وزن و قدر کسی طرح کی پیمائش قبول کر سکے جو چیزیں اس نوعیت کی نہیں ہیں وہ بے حقیقت اور بے قدر ہیں ان کے پیچھے پڑھنا وقت ضائع کرنا ہے میں یہاں ان فلسفیانہ نظاموں کا ذکر نہیں کر رہا جو مغرب میں بنے کتابوں میں لکھے گئے اور یونیورسٹیوں میں پڑھے پڑھائے جاتے رہے میں اس تصور کائنات و انسان اور اس تصور حیات و دنیا کا ذکر کر رہا ہوں جسے مغربی تہذیب و تمدن نے اپنے اندر جذب کیا اور جو ایک مغربی کے ذہن میں اور اس سے اثر لینے والے ایک عام آدمی کے ذہن میں پیوست ہوا اس کا خلاصہ وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کے علاوہ تین بڑے فلسفیانہ نظریے ایسے ہیں جو اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں اس زمانے میں جب کہ ہم مغرب کے غلام رہے تھے اٹھے اور اپنی تفصیلات سے قطع نظر اپنی روح کے اعتبار سے پوری تہذیب پر چھا گئے میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کروں گا کیونکہ انسانی زندگی پر جتنا ہمہ اثر ان کا پڑا ہے شاید ہی کسی اور چیز کا پڑا ہو ہیگل کا فلسفہ تاریخ ان میں سب سے پہلا نظریہ وہ ہے جو ہیگل نے تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلے میں پیش کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ایک دور میں انسانی تہذیب و تمدن کا جو نظام بھی ہوتا ہے وہ اپنے تمام شعبوں اور اپنی تمام شکلوں سمیت دراصل چند مخصوص تخیلات پر مبنی ہوتا ہے جو اسے ایک دور تہذیب بناتے ہیں یہ دور تہذیب جب پختہ ہو چکتا ہے تو اس کی کمزوریاں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے تخیلات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے جنگ شروع کر دیتے ہیں اس نظام و کشمکش سے ایک نیا دور تہذیب جنم پاتا ہے جس میں پچھلے دور تہذیب کے باقیات صالحات بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ نئی خوبیاں بھی ان تخیلات کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہیں جن کے یلغار سے مجبور ہو کر پچھلے دور کے غالب تخیلات بلاخر مصالحت پر مجبور ہوئے تھے پھر یہ دور تہذیب بھی پختگی کو پہنچ کر اپنے ہی وطن سے اپنے چند مخالف تخیلات کو جنم دیتا ہے اور پھر نظام و کشمکش برپا ہوتی ہے اور پھر دونوں کی مصالحت سے ایک تیسرا دور وجود میں آتا ہے جو پچھلے دور کی خوبیاں اپنے اندر باقی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نئے تخیلات کی لائی ہوئی خوبیاں بھی جذب کر لیتا ہے اس طرح ہیگل نے انسانی تہذیب کے ارتقا کی جو تشریح کی ہے اس سے عام طور پر ذہنوں نے یہ اثر قبول کر لیا کہ پچھلا ہر دور تہذیب اپنے اپنے وقت پر اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے اور اپنی خوبیاں ہر بات کے دور تہذیب میں چھوڑ گیا ہے بالفاظ دیگر اب جس دور تہذیب سے آپ گزر رہے ہیں وہ گویا خلاصہ ہے ان تمام اجزاء صالحہ کا جو پچھلے گزرے ہوئے ادوار تہذیب میں پائے جاتے تھے آگے اگر کسی ترقی کا امکان ہے تو ان نئے تخیلات میں ہے جو اس دور تہذیب کے بنیادی تخیلات سے جنگ کرنے کے لیے اٹھیں پچھلے ادوار میں کچھ چیزیں ایسی موجود نہیں ہیں جس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہو کیونکہ ان کے جو اجزا بات یا ادوار تہذیب میں جذب نہیں ہوئے ان کو آزما کر اور ناقص پا کر انسانی تاریخ پہلے ہی ٹھکرا چکی ہے ہمارا تاریخی ذوق ان کی کسی چیز کی اگر کوئی قدر کر سکتا ہے تو اس حیثیت سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں ایک قابل قدر چیز رہ چکی ہے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اپنے حصے کا کام انجام دے چکی ہے مگر وہ آج اس دور کے لیے ناقابل قدر ہے نہ کسی طرح متمع نظر بننے کی مستحق اس لیے کہ تاریخ اس کے بارے میں پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی ہے آپ ذرا غور کریں کہ در حقیقت یہ کیسا خطرناک فلسفہ ہے تہذیب انسانی کی تاریخ کا یہ تصور جس ذہن میں بھی اتر جائے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر ان ادوار تہذیب کی کچھ بھی قدر و قیمت باقی رہ سکتی ہے جن میں ابراہیم اور موسا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں کیا وہ کبھی دور نبوت اور خلافت راشدہ کی طرف بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتا ہے دراصل یہ ایک ایسا مدلل اور منظم فکری حملہ ہے جس کی ضرب اگر کسی ذہن پر کاری لگ جائے تو اس میں دینی تخیل کی جڑ ہی کٹ کے رہ جاتی ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء دوسرا فلسفہ جو انیسویں صدی میں ابھرا اور انسانی ذہنوں پر چھایا وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا پیدا کرتا تھا مجھے یہاں ان کے حیاتیاتی پہلو سے بحث نہیں میں اس کے صرف ان فلسفیانہ اثرات سے بحث کر رہا ہوں جو ڈارون کے طرز استدلال اور اس کے اخذ کردہ نتائج سے نکل کر وسیع تر اجتماعی فکر میں جذب ہوئے عام انسانی ذہن نے ڈارون کے بیان سے متاثر ہو کر کائنات کو جو تصور قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ کائنات ایک رزم گاہ ہے جہاں ہر آن ہر طرف زندگی و بقا کے لیے ابدی جنگ برپا ہے نظام فطرت ہے ہی کچھ ایسا کہ جسے زندہ اور باقی رہنا ہو اسے نظا اور کشمکش اور مزاحمت کرنی پڑتی ہے اور مزاج فطرت واقعی ہی کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ اس کی نگاہ میں وہی بقا کا مستحق ہے جو قوت بقا کا ثبوت دے دے اس بے رحم نظام میں جو فنا ہوتا ہے وہ اس لیے فنا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اسے فنا ہونا ہی چاہیے اور جو باقی رہتا ہے وہ اس لیے باقی رہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور اسے باقی رہنا چاہیے زمین اور اس کا ماحول اور اس کے وسائل زندگی غرض جہاں جو کچھ بھی ہے طاقتور کا حق ہے جس نے زندہ رہنے کی قابلیت کا ثبوت دے دیا ہو کمزور کا ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے اسے طاقتور کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے اور طاقتور سراسر برسر حق ہے اگر وہ اسے مٹا کر یا ہٹا کر اس کی جگہ لے لیتا ہے غور کیجئے یہ تصور کائنات جن دماغوں میں بیٹھ جائے اور نظام فطرت کو اس نگاہ سے دیکھا جانے لگے تو انسان انسان کے لیے کیا کچھ بن کر رہے گا اس فلسفہ زندگی میں ہمدردی محبت رحم ایثار اور اس طرح کے دوسرے شریفانہ انسانی جذبات کے لیے کیا جگہ رہ سکتی ہے اس میں عدل و انصاف امانت و دیانت اور صداقت اور راست بازی کا کیا کام اس میں حق کا وہ مفہوم کہاں باقی رہتا ہے جو کبھی کمزور کو بھی پہنچ سکتا ہے اور ظلم کے وہ معنی کب ہو سکتے ہیں جن سے کبھی طاقتور بھی گناہگار گار ٹھہرایا جا سکتا ہے لڑنے جھگڑنے کا کام اگرچہ پہلے بھی انسان کرتا رہا ہے مگر اسے فساد سمجھا جاتا تھا اور اب وہ عین تقاضۂ فطرت ہے کیونکہ کائنات تو ہے ہی ایک میدان جنگ ظلم پہلے بھی دنیا میں ہوتا تھا مگر پہلے وہ ظلم تھا اور اب اسے ایک نئی منطق مل گئی ہے جس سے وہ طاقتور کا حق بن گیا ہے اس فلسفے کے بعد یورپ والوں کو ان تمام مظالم کے لیے جو انہوں نے دوسری قوموں پر ڈھائے ایک محکم دلیل ہاتھ آ گئی انہوں نے غلام بنایا تو یہ گویا ان کا حق تھا جو انہوں نے عین قانون فطرت کے مطابق حاصل کیا مٹنے والے مٹنے ہی کے مستحق تھے اور ان کی جگہ لینے والوں کا حق یہی تھا کہ وہ ان کی جگہ لیں اس بارے میں اگر اہل مغرب کے ضمیر میں پہلے کوئی خلش تھی تو ڈارون کے منطق نے اسے دلائل و شواہ سے دور کر دیا سائنس میں اس نظریے کی حیثیت جیسی کچھ بھی ہو معاشرت اور تمدن اور سیاست میں آ کر تو اس نے انسان کو انسان کے لیے بھیڑیا بنا کے رکھ دیا ہے مارکس کی مادی تعبیر تاریخ اسی کا ہم جنس ایک اور فلسفہ تھا جو ڈارون ہی کے زمانے میں مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے بطن سے نکلا اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل سے میں یہاں کوئی بحث نہیں کروں گا اور نہ اس کی علمی حیثیت پر کوئی تنقید کروں گا میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن کو اس نے بھی حیات دنیا کا وہی تصور دیا جو پہلے ہیگل نے فکر کی دنیا کو رزم بنا کر پیش کیا تھا ڈاروین نے کائنات اور نظام فطرت کو میدان جنگ بنا کر دکھایا اور مارکس نے وہی تصویر انسانی معاشرے کی بنیاد بنا کر رکھ دیا اس تصویر میں انسان ہم کو شروع سے لڑتا جھگڑتا نظر آتا ہے اس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے اپنی اغراض اور اپنے مقصد کے لیے اپنے ہم جنسوں سے لڑے وہ سراسر خود کی بنیاد پر ان طبقوں میں کشمکش اور نظام برپا کر رہی ہے اور انسانی تاریخ کا سارا ارتقاء اسی خود غزانہ طبقاتی کشمکش کی بدولت ہوا ہے قوموں اور قوموں کی لڑائی تو درکنار خود ایک ہی قوم کے مختلف طبقوں کی لڑائی بھی اس تصویر میں ہم کو سراسر ایک تقاضۂ فطرت نظر آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اغراض و مفاد کے اشتراک کا رشتہ ہے ان رشتے داروں سے ملنا اور متفق ہو کر ان سب لوگوں سے لڑنا جن سے آدمی کی معاشی اغراض متصادم ہوں خواہ وہ اپنے ہی ہم قوم اور ہم مذہب کیوں نہ ہو سراسر حق ہے اور اس حرکت کا ارتکاب نہیں بلکہ اس سے اجتناب خلاف فطرت ہے اخلاق یہ تھے وہ فلسفے اور عقائد و افکار جو فاتح تہذیب کے ساتھ آئے اور ہم پر مسلط ہوئے اب دیکھیے کہ اخلاق کے معاملے میں ان آنے والوں کے ساتھ کس قسم کے نظریات اور عملیات یہاں درآمد ہوئے خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد ظاہر ہے کہ اخلاق کے لیے مادی قدروں کے سوا کوئی قدر اور تجربی بنیادوں کے سوا کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی اس معاملے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ قدریں جو مذہب نے دی ہیں مذہب کے سوا کسی دوسری بنیاد پر قائم رہیں اور وہ اخلاقی اصول جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے انسان نے سیکھے تھے ایمان کے سوا کسی اور چیز کے سہارے انسانی زندگی میں چلتے رہیں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے اسی لیے اہل مغرب میں سے جن لوگوں نے اس کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے بے دینی اور انکار آخرت کی فضا میں فی الواقع جس فلسفہ اخلاق کو فروغ نصیب ہوا اور عملا اہل مغرب کی زندگی میں جس نے رواج پایا وہ تھا خالص افادیت کا فلسفہ جس کے ساتھ لذتیت کے ایک سادہ سے مادہ پرستانہ فلسفے کی آمیزش ہو گئی تھی اسی بنا پر مغرب کے پورے تمدن اور مغربی تہذیب کے پورے طرز عمل کی بنیاد رکھی گئی کتابوں میں افادیت اور لذتیت کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں وہ چاہیں جو کچھ بھی ہوں مگر مغربی تہذیب اور سیرت و کردار میں اس کا جو جوہر جذب ہوا وہ یہ تھا کہ قابل قدر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف وہ چیز کہ جس کا فائدہ میری ذات کو پہنچتا ہو یا میری ذات کے تصور میں کچھ وسعت پیدا ہو جائے تو میری قوم کو پہنچتا ہو اور فائدے سے مراد ہے دنیاوی فائدہ کوئی راحت کوئی لذت یا کوئی مادی منفیت جس چیز سے اس طرح کا کوئی فائدہ میری طرف آئے یا میری قوم کی طرف آئے وہ نیکی ہے قابل قدر ہے مطلوب و مقصود ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے ساری کوششیں صرف کی جائیں اور جو ایسی نہیں ہے جس کا کوئی محسوس یا قابل پیمائش فائدہ اس دنیا میں مجھے یا میری قوم کو حاصل نہیں ہوتا وہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے اور اس کے برعکس جو چیز دنیاوی حیثیت سے نقصان دہ ہے وہ دنیاوی فائدوں اور لذتوں سے محروم کرنے والی ہے وہی بدی اور وہی گناہ ہے اس سے اجتناب لازم ہے اس اخلاق میں خیر و شر کا کوئی مستقل معیار نہیں ہے کردار کے حسن و قبح کے لیے کوئی مستقل اصول نہیں ہے ہر چیز اضافی اور عارضی ہے ذاتی یا قومی منفیت کے لیے ہر اصول بنایا اور توڑا جا سکتا ہے فائدوں اور لذتوں کو ہر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے آج جو کچھ خیر ہے وہ کل شر ہو سکتا ہے ایک کے لیے حق و بادل کا معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے اور حلال اور حرام کی کوئی مستقل تمیز جس کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے اور حق و باطل کا کوئی ابدی فرق جو کسی حال میں نہ بدلے ایک دقیانوسی تصور ہے جسے ترقی کے قدم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں سیاست یہ تھے وہ اخلاقیات جو فاتحانہ روب داپ کے ساتھ آئے اور ہم پر حکمران ہوئے اب اس سیاسی نظام کو لیجئے جو یہاں قائم کیا گیا اور مغربی آقاؤں کی رہنمائی میں پروان چڑھا اس کی بنیاد تین اصولوں پر قائم کی گئی تھی ایک سیکولرزم یعنی لادینی دوسرے نیشنلزم یعنی قوم پرستی تیسرے ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور پہلے اصول کا مطلب یہ تھا کہ مذہب اور اس کے خدا اور اس کی تعلیمات کا کوئی تعلق سیاسی و اجتماعی معاملات سے نہیں ہے اہل دنیا اپنی دنیا کے معاملات خود اپنی ثوابدید کے مطابق چلانے کے مختار ہیں جس طرح چاہیں چلائیں اور انہیں چلانے کے لیے جو اصول قوانین نظریے اور طریقے چاہئیں بنائیں خدا کو نہ ان معاملات میں بولنے کا کوئی حق ہے اور نہ ہمیں اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا البتہ اگر کوئی بڑی مصیبت کبھی ہم پر ٹوٹ پڑے تو یہ بات سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خدا کو مدد کے لیے پکارا جائے اور اس صورت میں خدا پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئے دوسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ جس مقام سے خدا کو ہٹایا گیا ہے وہاں قوم کو لابھ اٹھایا جائے قوم ہی معبود ہو قوم ہی کا مفاد معیار خیر و شر ہو قوم ہی کی ترقی اور اس کا وقار اور دوسروں پر اس کا غلبہ مطلوب و مقصود ہو اور افراد کی ہر قربانی کے لیے بھی جائز ہو اور واجب بھی اس کے ساتھ قومیت کا جو تصور ہمارے بیرونی عقاع نے یہاں درامت کیا وہ غیر مذہبی وطنی قومیت کا تصور تھا جس کے ساتھ مل کر قوم پرستی کا مسئلہ کم از کم ہمارے لیے تو کریلا اور نیم چڑا ہو گیا کیونکہ جس ملک کی آبادی کا تین چوتھائی حصہ غیر مسلم ہو اس میں وطنی قومیت کی بنیاد پر مذہب قوم پرستی کا رواج سریح طور پر یہ مانا رکھتا تھا کہ یا تو ہم سیدھی طرح ہی نہیں بلکہ پرجوش طریقے سے نامسلمان بنے یا پھر مذہب قوم پرستی کی روح سے کافر یعنی غدار وطن قرار پائیں تیسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ قومی ریاست میں جس مقام سے مذہب کو بے دخل کیا گیا ہے وہاں جمہور قوم یعنی اکثریت کی رائے کو اس کا جانشین بنا دیا جائے اکثریت مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے جسے حق کہے وہ حق اور جسے باطل کہے وہ باطل اکثریت ہی کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط قوم کا دین ہو اور اکثریت ہی اس دین میں رد و بدل کی مختار ہو فاتح تہذیب کے اثرات یہ سیاست تھی یہ اخلاقیات تھے یہ فلسفے تھے اور مذہب کے بارے میں یہ خیالات تھے ان لوگوں کے جو ہماری تاریخ کے ایک منحوس مرحلے میں باہر سے آ کر ہم پر غالب ہوئے ہم اس وقت جن کمزوریاں میں مبتلا تھے وہ آپ پہلے سے سن چکے ہیں اور یہ لوگ جو تہذیب لائے تھے وہ تھی جس کی تصویر ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے ظاہر ہے کہ یہ تہذیب یہاں اس حیثیت سے نہیں آئی تھی کہ کچھ مسافر یا کچھ سیاح اسے لائے تھے یہ ان لوگوں کی تہذیب تھی جو یہاں حکمران بن کر آئے تھے جن کو یہاں کی پوری زندگی پر وہ تسلط حاصل ہوا تھا جو ان سے پہلے کبھی اس ملک کی کسی حکومت کو نصیب نہ ہوا تھا جن کا وہ روب ذہنی اور مادی دونوں طرح کا روب یہاں کی آبادی پر پڑا تھا جو شاید پہلے کسی حکمران گروہ کرنا پڑا تھا جن کے قبضے میں نشر وشات اور تعلیم کے وسیع ذرائع بھی تھے قانون اور عدالت کے کارگر ہتھیار بھی تھے اور اس کے ساتھ معاش کے وسائل کو بھی ان کے اقتدار نے پوری طرح گرفت میں لے رکھا تھا اس طرح ان کی تہذیب نے ہم پر ایسا ہماگیر اثر ڈالا جس کی گہرائی سے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ نہ بچ سکا تعلیم کا اثر انہوں نے اپنی تعلیم ہم پر مسلط کی اور اس طرح مسلط کی کہ رزق کی کنجیاں ہی لے کر اپنی تعلیم گاہوں کے دروازوں پر لٹکا دی جس کے معنی یہ تھے اب یہاں رسک وہی پائے گا جو یہ تعلیم حاصل کرے گا اس دباؤ میں آ کر ہماری ہر نسل کے بعد دوسری نسل پہلے سے بڑھ چڑھ کر ان تعلیم گاہوں کی طرف گئی اور وہاں وہ سارے ہی نظریات اور عملیات سیکھے جن کی روح اور شکل بالکل ہماری تہذیب کی ضد تھی اگرچہ کھلا کافر تو وہ ہم میں سے ایک فی لاکھ کو بھی نہ بنا سکے مگر فکر و نظر اور ذوق وجدان اور سیرت و کردار میں ٹھیٹ مسلمان انہوں نے شاید دو فیصدی کو بھی نہ رہنے دیا یہ سب سے بڑا نقصان تھا جو انہوں نے ہم کو پہنچایا کیونکہ اس نے ہمارے دلوں اور دماغوں میں ہماری تہذیب کی جڑوں ہی کو خشک کر دیا اور ایک دوسری مخالف تہذیب کی جڑیں ان میں پیوست کر دی معاشی نظام کا اثر انہوں نے اپنا معاشی نظام اپنے معاشی فلسفے اور نظریات سمیت ہم پر مسلط کیا اور اس طرح مسلط کیا کہ رزق کے دروازے بس اسی شخص کے لیے کھل سکتے تھے جو اس معاشی نظام کے اصول اختیار کرے اس چیز نے پہلے ہم کو حرام خور بنایا پھر رفتہ رفتہ ہمارے ذہنوں سے حرام و حلال کی تمیز مٹائی اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم میں سے ایک کثیر تعداد کو اسلام کی ان تعلیمات پر اعتقاد نہ رہا جو ان بہت سے طریقوں کو حرام قرار دیتی تھیں جنہیں مغرب کے قائم کیے ہوئے معاشی نظام نے حلال ٹھہرا رکھا ہے قانون کا اثر انہوں نے اپنے قوانین ہم پر مسلط کیے اور ان سے صرف عملاً ہی ہمارے نظام تمدن و معاشرت کی شکل و صورت کو تبدیل نہ کیا بلکہ ہمارے اجتماعی تصورات اور ہمارے قانونی نظریات کو بھی بہت کچھ بدل ڈالا جو شخص قانون کے متعلق کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اخلاق اور معاشرے سے اس کا نہایت گہرا تعلق ہے انسان جب کبھی کوئی قانون بناتا ہے اس کے پیچھے لازماً اخلاق اور معاشرت اور تمدن کا کوئی خاص نقشہ ہوتا ہے جس پر وہ انسانی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے اس طرح جب وہ کسی قانون کو منسوخ کرتا ہے تو گویا اس اخلاقی نظریے اور اس تمدنی فلسفے کو منسوخ کرتا ہے جس پر پچھلا قانون مبنی تھا اور زندگی کے اس نقشے کو بدلتا ہے جس قانون سے بنا تھا بس جب ہمارے انگریز حکمران نے یہاں آ کر ان تمام شرع قوانین کو منسوخ کیا جو اس ملک میں رائج تھے تو ان کی جگہ اپنے قوانین نافذ کیے تو اس کے معنی صرف اس قدر نہ تھے کہ ایک قانون کی جگہ دوسرا قانون جاری ہوا بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ ایک نظام اخلاق اور نظام تمدن پر خط نسخ پھیرا گیا اور اس کی جگہ دوسرے نظام اخلاق و تمدن کی داغ بیل ڈالی گئی اس تغیر و تبدل کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کے لاء کالجوں میں اپنی قانونی تعلیم رائج کی جس نے دماغوں میں یہ خیال بٹھا دیا کہ پچھلا قانون ایک دقیانوسی قانون تھا جو زمانے جدید کی ایک سوسائٹی کے لیے کسی طرح موزوں نہیں اور یہ نیا طرز قانون سازی اپنے اصول و نظریات سمیت زیادہ صحیح اور زیادہ ترقی یافتہ ہے اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے اس بنیادی عقیدے تک کو متزلزل کر دیا کہ قانون سازی کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اس کے بجائے انہوں نے یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کی کہ اللہ کو اس معاملے سے کچھ سروکار نہیں یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور جو کچھ چاہے فرض واجب یا حلال ٹھہرائے اور جو کچھ چاہے حرام یا جرم قرار دے دے پھر ان نئے قوانین نے جس طرح ہمارے اخلاق و تمدن پر اثر ڈالا اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہی قوانین تھے جنہوں نے ذنا اور قمار اور شراب اور بہت سی بوڑھے فاسدہ کو حلال کیا جن کی حمایت و حفاظت میں طرح طرح کے فواحش اور معاشی نے یہاں رواج پایا اور جن کی حمایت سے محروم ہو کر بہت سی وہ بھلائیاں بھی مٹتی چلی گئیں جو دور انہتات تک ہمارے اندر بچی رہ گئی تھیں مگر حالات نے ہماری دینی حص کو ایسا کند کر کے رکھ دیا کہ ہمارے بڑے بڑے صلاح و ادقیہ تک کو اس قانونی نظام کے تحت کسی مسلمان کے وکیل اور جج بننے میں مزائقہ نظر نہ آیا بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں الحکم اللہ کے اصول کو تازہ کرنا چاہا وہ ہمارے ہاں خارجی قرار پائے اخلاق و معاشرت کا اثر انہوں نے اپنے اخلاقی مفاسد اور معاشرتی طور طریقے ہم پر مسلط کیے اور اس طرح مسلط کیے کہ ان کے یہاں تقریب کا مقام اور تقدم کا شرف ان لوگوں کے لیے مخصوص رہا جو اخلاق میں ان سے قریب تر اور معاشرت میں ان کے ہم رنگ ہوں یہی چیز اثر و رسوخ اور معاشی خوشحالی اور مادی ترقی کی ضامن تھی اس لیے رفتہ رفتہ ہمارے اونچے طبقے اور ان کے پیچھے متوسط طبقے اس رنگ میں رنگتے چلے گئے اور آخر میں تصاویر سینما، ریڈیو اور سربرا آور لوگوں کی زندہ مثالوں نے یہ وبا عوام تک بھی پھیلانے شروع کر دی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک صدی کے اندر ہم پھسلتے پھسلتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں مخلوط تعلیم کا رواج گوارا کیا جا رہا ہے اچھے اچھے گھروں کی خواتین رقص اور مینوشی میں مبتلا ہو رہی ہیں شریف زادیاں ایکٹریسیں بن کر وہ بے حیائی دکھا رہی ہیں جس کے لیے کبھی ہمارے ہاں کی طوائف بھی تیار نہ تھی اور ہزاروں کے مجمے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پریڈیں کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو داد تحسین دیتے ہیں اب وہ منزل کچھ دور نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کر اہل مغرب کی طرح ہمارے ہاں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کنواری ماں اور حرامی بچے میں آخر کیا ایب ہے کیوں نہ معاشرے میں انہیں مادر منکوہ اور بچے حلال کی طرح عزت کا مقام دیا جائے مغرب بھی اس مقام پر ایک دن میں نہ پہنچا تھا ان ہی منازل سے گزرتا ہوا پہنچا تھا جن سے اب ہم گزر رہے ہیں سیاسی نظام کا اثر پھر انہوں نے اپنے سیاسی نظریے اور سیاسی ادارے بھی ہم پر مسلط کیے جو ہمارے دین اور ہماری دنیا کے لیے کسی دوسری چیز سے کم غارتگر ثابت نہ ہوئے ان کے سیکولرزم نے ہمارے دینی تصورات کی جڑیں کھوکھلی کیں اور ان کے نیشنلزم اور ان کی ڈیموکریسی نے ہم کو مسلسل ایک صدی تک اتنا پیسا آخر کار ہمیں اپنی آدھی قوم کو دے کر اور اپنی لاکھوں جانیں اور بشمار عورتوں کی قسمتیں قربان کر کے صرف اپنی آدھی قوم کو اس چکی کے پاٹوں سے بچا لینے پر آمادہ ہونا پڑا ان بے درد احمقوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ ہندوستان کے یہ ہندو اور مسلمان اور سکھ اور اچھوت مل کر جدید سیاسی معنوں میں ایک کیسے خرار پا سکتے ہیں جس میں ڈیموکریسی کے یہ اصول چل سکے کہ قوم کی اکثریت قانون ساز اور حکمران ہو اور اقلیت رائے عام کو ہموار کر کے اکثریت بننے کی کوشش کرتی رہے انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہاں اقلیتیں اور اکثریتیں قومی اقلیتیں اور اکثریتیں ہیں نہ کہ محس سیاسی انہوں نے جن پر پینتیس کروڑ انسانوں کے حال و مستقبل کی بھاری ذمہ داری تھی اپنا ایک منٹ بھی اس معاملے کو سمجھنے میں صرف نہ کیا کہ ان مختلف قوموں کے مجموعے کو ایک قوم فرض کر کے یہاں سیکولر ڈیموکریسی قائم کرنے کے معنی اس کی سوا کچھ نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک کثیر و تعداد قوم باقی سب قوموں کے مذہب تہذیب اور قومی انفرادیت کو زبردستی مٹا کر رکھ دے وہ اندھا دھن اپنے گھر کے اصول اور نظریات اور عملی ترقی ایک بالکل مختلف ماحول میں ٹھونستے چلے گئے ہندوستان کا چپا چپا برسوں منافرت کا زہر اور مظلوموں کا خون اور جانگسل کشمکش کا دھواں اگل اگل کر یہ خبر دیتا رہا کہ یہ بالکل ایک غلط نظام ہے جو اس آبادی کے مزاج کے خلاف اس پر مسلط کیا جا رہا ہے مگر انہوں نے اس کا نوٹس تک نہ لیا ایک دیوار بیچ کے ہمسائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے مگر انہوں نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہ کی پھر جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تقسیم کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا تو ایسے طریقے سے تقسیم کر کے رخصت ہوئے جن کی بدولت خون کے دریا اور لاشوں کے پہاڑ ہندوستان و پاکستان کی سرحد بنے اور یہ تقسیم پچھلے جھگڑوں کے تصویر کی ایک شکل بننے کے بجائے بہت سے نئے جھگڑوں کی بنیاد بن گئی جو نامعلوم کتنی مدت تک اس بر کے لوگوں کو آپس کی دشمنی اور کشمکش میں مبتلا رکھیں گے میں مانتا ہوں کہ ان برونی حاکموں نے یہاں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں ان کی بدولت جو مادی ترقییں یہاں ہوئیں اور علوم جدیدہ کے مختلف اور مفید پہلوؤں سے جو فائدہ ہم کو پہنچا ان کی قدر و قیمت سے مجھے انکار نہیں مگر کیا نسبت ہے ان فائدوں کو ان بے اخلاقی روحانی اور مادی نقصانات سے جو ہمیں ان کی بالا دستی سے پہنچ گئے ہیں ہمارا رد عمل اس کے بعد ہمیں جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کس غالب تہذیب کے ہجوم کا رد عمل ہمارے ہاں کس کس شکل میں ہوا اور آج اس کے کیا اچھے اور برے اثرات ہم اپنی قومی زندگی میں پاتے ہیں مجموعی طور پر یہاں اس کے مقابلے میں دو بالکل مختلف قسم کے رد عمل ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک کی نہایت وسیع اور عمیق اثرات مترتب ہوئے اور ہو رہے ہیں میں ان دونوں کا الگ الگ حساب آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر ان کا حاصل ضرب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا انفعالی رد عمل ہم میں سے ایک گروہ کا رد عمل یہ تھا کہ یہ طاقت اور ترقی یافتہ قوم جو ہم پر حکمران بن کے آئی ہے اس سے وہ سب کچھ لے لو جو یہ دے رہی ہے اور اس کے وہ سارے اثرات قبول کرتے چلے جاؤ جو یہ ڈال رہی ہے جو تعلیم یہ دیتی ہے اسے حاصل کرو جو معاشی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے اپنا لو جو قوانین یہ نافذ کر رہی ہے انہیں مان لو جو معاشرت یہ لائی ہے اس کے رنگ میں رنگ جاؤ اور جو سیاسی نظام یہ قائم کر رہی ہے اسے بھی تسلیم کر لو اس رد عمل میں مرعوبیت اور شکست خوردگی کی روح تو ابتداہی سے تھی تاہم اول اول اس کا محرک یہ خیال تھا کہ مغلوب و محکوم ہو جانے کے بعد اب مزاحمت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے مزاحمت کریں گے تو ہر حیثیت سے نقصان میں رہیں گے لہٰذا ہمارے لیے اس کے سوا اب کوئی چارے کار نہیں ہے کہ زندگی اور ترقی کے جو مواقع اس نئے نظام سے حاصل ہو سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن اس دلیل اور اپنی جگہ اچھی خاصی باوزن دلیل سے متاثر ہو کر ہمارے جو عناصر اس راہ پر گئے ان کی پہلی ہی نسل میں وہ نقصانات نمایاں ہونے لگے جو ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں قبولیت و انفعال کا رویہ اختیار کرنے سے کسی قوم کو پہنچ سکتے ہیں اور پھر ہر نسل کے بعد دوسری نسل ان نقصانات میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ایک قدر قلیل کے سوا ہمارا پورا طبقہ متوسط اس وبا سے معوف ہو گیا اور اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی عوام تک اس کا زہر پھیلتا چلا گیا مذہب کے متعلق اہل مغرب کا جو نقطہ نظر تھا ہمارے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی اکثریت نے اسے قریب قریب جوں کا توں قبول کیا اور یہ تک محسوس نہ کیا کہ مغرب نے مذہب کو جو کچھ سمجھا تھا وہ مسیحیت اور کلیسا کو دیکھ کر سمجھا تھا نہ کہ اسلام کو وہ اس پورے انداز فکر کو اخذ کر بیٹھے جو اہل کلیسا کی ضد میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل و معاملات کے متعلق مغرب میں پیدا ہوا تھا انہوں نے سمجھا کہ اسلام اور اس کی ہر چیز شک کی مستحق ہے اور دلیل و ثبوت کی ضرورت اگر ہے تو اس کی کسی بات کے لیے ہے نہ کہ ان نظریات کے لیے جو علم کے نام سے کوئی مغربی فلسفی سائنسدان یا ماہر علوم عمران پیش کر دے انہوں نے مغرب کے اس خیال کو بھی بلا تنقید مان لیا کہ مذہب فی الواقع ایک پرائیویٹ معاملہ ہے اور اجتماعی زندگی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے یہ خیال ان کے ذہن میں کچھ اس طرح اتر گیا کہ آج جو لوگ بے سوچے سمجھے اس چلتے ہوئے فکرے کو بار بار دہراتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے وہ بھی ہر وقت اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ اسلام صرف ایک پرائیویٹ مذہب ہے جس سے پبلک معاملات میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے اسلام ایک پرائیویٹ مذہب بھی نہیں کیونکہ ان کی اپنی شخصی زندگی بجز اقرار اسلام اور ختن و نکاح کے اسلام کی پیروی کا کوئی اخلاقی یا عملی نشان اپنے اندر نہیں رکھتی ان میں سے جن لوگوں میں مذہبیت کی طرف میلان باقی رہا یا بعد میں پیدا ہوا ان کے اندر بھی زیادہ تر اس نے یہ شکل اختیار کر لی کہ مغرب اور اس کے فلسفوں اور نظریات اور عملیات کو معیار حق مان کر اس کے عقائد اور اس کے نظام زندگی اور اس کی تاریخ کی مرمت کر دی جائے اور کوشش کی گئی کہ اسلام کی ہر چیز کو اس معیار پر ڈھال لیا جائے اور جو نہ ڈھل سکے اس کو ریکارڈ سے محب کر دیا جائے اور جو محب بھی نہ ہو سکے اس کے لیے دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کر دی جائیں ان کی عظیم اکثریت نے مغرب کے فلسفہ زندگی اور مغربی تہذیب کی فلسفیانہ بنیادوں کو بجن سے ہی اخذ کیا اور ان پر کسی تنقید کی ضرورت محسوس نہ کی یہ لازمی نتیجہ تھا اس تعلیم کا جو انہیں ابتدائی مدارس سے لے کر آخری مراتب تک مدرسوں اور کالجوں میں دی گئی تاریخ فلسفہ معاشیات سیاسیات قانون اور دوسرے علوم کو جس طرز پر انہوں نے پڑھا اس سے وہی ذہنیت بن سکتی تھی جو خود ان کے مغربی استادوں کی تھی اور دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو اہل مغرب کا تھا خدا اور آخرت کا علانیہ انکار تو کم ہی لوگوں نے کیا مگر ہمارے ہاں اس تعلیم سے متاثر ہونے والوں میں ایسے لوگ بھی آخر کتنے پائے جاتے ہیں جو مادہ پرستانہ ذہنیت اور فکر آخر سے بے نیاز نظریۂ حیات نہیں رکھتے جو اندیکھی غیر محسوس حقیقتوں کو بھی کچھ حقیقت سمجھتے ہیں جن کی نگاہ میں مادی قدروں سے بلند تر روحانی قدروں کے بھی کچھ وقت ہے جو دنیا کو اغراض نفسانی کی ایک بے دردانہ کشمکش کا میدان جنگ نہیں سمجھ رہے ہیں اخلاق کے معاملے میں اس انفعالی ردعمل کا نتیجہ اس سے بھی بدتر ہوا اپنے دور انحطاط میں ہمارے اخلاق کی جڑیں بوسیدہ تو پہلے ہی ہو چکی تھیں ہمارے امراؤ اہل دولت پہلے ہی سے ایش کوش تھے ہمارے متوسط طبقے کرائے کے سپاہی اور بھاڑے کے ٹٹو پہلے سے بنے ہوئے تھے ہمارے اندر کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری پہلے سے موجود نہ تھی پھر جب اس کے ساتھ مغرب کے فلسفہ اخلاق کا جوڑ لگا تو یہاں وہ سیرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جو مغربی سیرت کے تمام برے پہلوؤں کی جامیں اور اس کے اکثر روشن پہلوؤں سے خالی ہیں افادیت اور لذت پرستی اور بے اصولی میں تو ہمارے ہاں کی مغرب زدہ سیرت اسی سطح پر ہے جس پر خود اہل مغرب کی سیرت پہنچی ہوئی ہے مگر وہاں کوئی مقصد زندگی ہے جس کے لیے سخت کوشی و جان فشانی کی جاتی ہے اور جہاں کسی مقصد زندگی کا پتہ نہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسی وفاداری موجود ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے جسے بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا مگر یہاں سب کچھ قابل فروخت ہے اور ہر شے کا تبادلہ روپے یا ذاتی مفاسق کیا جا سکتا ہے وہاں کچھ بداخلاقیاں صرف غیر قوموں کے مقابلے میں برتنے کے لیے مخصوص ہیں جن کا ارتقاب اپنی قوم کے خلاف کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے مگر جہاں جھوٹ مکر دھوکے بدہدی خودغرضی، سادش اور تحریص و تخویف کے ہتھیار خود اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کر ڈالنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے امریکہ یا انگلستان میں کوئی یہ اخلاق برتے تو اس کا جینا مشکل ہو جائے مگر جہاں بڑی بڑی جماعتیں ان اخلاقیات کے بل پر اٹھتی اور فروغ پاتی ہیں اور جو لوگ ان اوصاف میں اپنی مہارت ثابت کر دیتے ہیں ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ قیادت ملی کے لیے یہی موضوع ترین اشخاص ہیں معاشرت اور معیشت اور قانون کے بارے میں مغربی تسلط کے جن اثرات کا ابھی ابھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں ان سب کو قبول کرنے والے اور انہیں لے کر اپنی قوم میں پھیلانے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اس انفعالی رد عمل کی راہ اختیار کی تاہم ان میں سے کوئی بھی چیز اس قدر حیرت انگیز نہیں ہے جس قدر انگریزوں کے قائم کیے ہوئے سیاسی نظام کے معاملے میں ان کا رد عمل حیرت انگیز ہے اس گروہ کو سب سے زیادہ ناز اپنی سیاسی سوج بوجھ پر ہے مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی نااہلی کا ثبوت اس معاملے میں دیا ہے جس سیکولرزم نیشنلزم اور ڈیموکریسی پر ہندوستان کی سیاسی نظام کی بنا رکھی گئی تھی اور جس کا انیسویں صدی کے نصف آخر سے مسلسل ارتقاء ہو رہا تھا اس کو اگر ہندوؤں نے تسلیم کیا تو یہ ایک امر تبعی تھا کیونکہ اس کا ہر جز ان کے لیے مفید تھا لیکن مسلمان جن کے لیے اس کا ہر ایک جز تباہ کن تھا ان کا سیاسی نظام کی بنیادی اصولوں کو چیلنج نہ کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان کے نئے تعلیم یافتہ لوگوں نے سیاست پڑھی چاہے کتنی ہی ہو اسے سمجھا بالکل بھی نہیں وہ مغرب سے اتنے معروب تھے کہ جو کچھ وہاں سے آتا اسے وہی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے اور کسی چیز کو تنقید کی کسوٹی پر کس کر دیکھنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی تھی اس شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ انہوں نے سیاست پڑھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تمام نظریات کو بھی آنکھیں بند کر کے مانتے چلے گئے ان کے اندر نہ اتنی عقل تھی کہ اس سیاسی نظام کی بنیادوں کو جانچ کر دیکھتے اور نہ اتنی ضرورت تھی کہ علمی حیثیت سے ان بنیادوں کو چیلنج کر سکتے اور اپنے آقاؤں سے یہ کہہ سکتے کہ تمہارے یہ اصول اس ملک میں نہیں چل سکیں گے انہوں نے آدھی جنگ تو اسی روز ہار دی تھی جب سیکولرزم نیشنلزم اور ڈیموکریسی کے ان اصولوں کو اصول بر حق مان لیا اس کے بعد نہ ان کی پالیسی چل سکی کہ سیاسی ارتقاء کی رفتار اور اہل ملک کی طرف اختیارات کے انتقال کو روکا جائے اور نہ یہی پالیسی کامیاب ہوئی کہ سراسر غلط سیاسی نظام میں مسلمانوں کے ایسے تحفظات حاصل ہو جائیں جو اس کے تباہ کن اثرات سے انہیں بچا سکیں آخر کار جب وہ سیاسی نظام پختہ ہو کر اپنے تکمیلی مرحلے تک پہنچ گیا تو ہمیں چاروں ناچار اس پر راضی ہونا پڑا کہ ہم میں سے آدھے قبر میں جائیں اور آدھے بچ نکلیں اس پر بھی ہمارے سیاسی رہنماؤں کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا ہے کہ جس سیاسی نظام نے ہم کو قبر تک پہنچا دیا اس کی بنیادوں میں کیا نقائص ہیں چنانچہ وہ آج بھی اس نظام کو ان ہی بنیادوں کے ساتھ جوں کا توں باقی رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بدلنے کی ضرورت کا کوئی احساس ان کے اندر نہیں پایا جاتا اب ایک کند ذہن آدمی کے سوا کون یہ باور کر سکتا ہے کہ سیاست کے مطالعے اور تجربے نے کوئی سیاسی بصیرت ان لوگوں میں پیدا کی ہے اس میں شک نہیں کہ یہ انفیالی رد عمل سراسر نقصان ہی نہ تھا اس میں فائدے کی بھی کچھ پہلو تھے اس سے ہمارا پچھلا جمود ٹوٹا ہم موجودہ زمانے کی ترقیات سے آشنا ہوئے ہمارے نقطہ نظر میں وسعت پیدا ہوئی ہم اس شدید نقصان سے بچ گئے جو صرف غیر مسلموں کے جدید تعلیم پانے اور حکومت کے نظم و نسق میں دخیل ہو جانے سے پہنچ سکتا تھا ہمارے بہت سے آدمیوں کو حکومت کے مختلف شعبوں کا تجربہ حاصل ہوا ان فائدوں میں سے کسی کا بھی میں منکر نہیں ہوں مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو واقعہ ہے کہ اس کی بدولت ہمارا تصور دین بدلا تصور اخلاق بدلا فلسفہ زندگی بدلا ہماری قدریں متغیر ہوئیں ہماری انفرادی سیرت اور اجتماعی تہذیب کی بنیادیں متزلزل ہوئیں ہم اسلاف کی اندھی تقلید سے نکل کر اغیار اور گمراہ و بد کردار اغیار کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر رہ گئے جس نے ہمیں دینی حیثیت سے بھی تباہ کیا اور دنیاوی حیثیت سے بھی جمودی رد عمل ہمارے ہاں ایک دوسرے گروہ کا ردعمل اس کے بالکل برعکس تھا پہلا گروہ اگر آنے والے سیلاب میں بہ نکلا تو دوسرا گروہ اس کے آگے جمود کی چٹان بن کر بیٹھ گیا اس نے کوشش کی کہ علم اور مذہب اور اخلاق اور معاشرت اور روایات کی اس پوری میراث کو جو اٹھارویں صدی کے لوگوں نے چھوڑی اور انیسویں صدی کے لوگوں نے پائی تھی اس کے تمام صحیح و غلط اجزاء سمیت جو کا توں باقی رکھا جائے اور نئی فاتح تہذیب کا نہ کوئی اثر قبول کیا جائے نہ اس کے سمجھنے ہی میں اپنا وقت ضائع کیا جائے اس گروہ کے لوگوں نے آثار قدیمہ کے تحفظ کا جو رویہ مغربی تہذیب سے پہلا تصادم پیش آنے کی ساتھ میں اختیار کیا تھا اس پر وہ آج تک بلا کسی ترمیم و نظر سانی کے قائم ہیں انہوں نے اپنا ایک لمحہ بھی سنجیدگی کے ساتھ اس کام میں صرف نہ کیا کہ اگلوں کی میراث کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا باقی رکھنے اور کیا بدلنے کے لائق ہے نہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس سوال پر غور کیا کہ آنے والی تہذیب کیا کچھ لینے کے لئے قابل ہے اور انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوئی معقول کوشش نہ کی کہ ہمارے نظام فکر و عمل میں وہ کیا خامیاں تھیں جو ہماری شکست کے موجب ہوئیں اور ہزار میل کے فاصلے سے آئی ہوئی ایک قوم کے پاس علم و عمل کی وہ کیا طاقت تھی جو اس کے غلبے کا سبب بن گئی ان امور کی طرف توجہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنا سارا زور حالت سابقہ کو برقرار رکھنے میں صرف کیا اور آج تک کیے جا رہے ہیں ان کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وہی ہے جو انیسویں صدی کے آغاز میں تھا ان کے مشاغل وہی ہیں ان کے مسائل وہی ہیں ان کا انداز فکر وہی ہے ان کا طریقہ کار وہی ہے اور ان کے ماحول کی خصوصیات وہی ہیں جو کچھ اس میں اچھائیاں تھی وہ بھی محفوظ ہیں اور جو کچھ اس میں خامیاں تھیں وہ بھی محفوظ ہیں میں مانتا ہوں کہ اس دوسرے رد عمل کے اندر فائدے کا ایک قیمتی پہلو تھا اور ہے وہ جتنا قابل قدر ہے اس کی اتنی ہی قدر میرے دل میں ہے ہمارے ہاں جو کچھ بھی قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بچا رہ گیا ہے اسی کی بدولت بچا ہے ہمارے بزرگوں نے دین و اخلاق کی جو میراث چھوڑی تھی بسا غنیمت ہے کہ کچھ لوگ اس کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور آئندہ نسلوں کی طرف اس کو منتقل کرتے رہے ہماری تہذیب کی جو اہم خصوصیات تھیں نہایت قیمتی خدمت ہے کہ کسی نے ان کی حفاظت کی کوشش کی اور سخت مخالف ماحول میں ان کو تھوڑا یا بہت برقرار رکھا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس رد عمل کی ابتدا کی وہ بڑی حد تک معذور تھے جس وقت تہذیب مخالف کے سیلاب سے ان کو اچانک تصادم پیش آیا اس وقت شاید وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے کہ اپنے گھر کی جتنی چیزیں بھی بچا سکتے ہیں بچا لیں اس معاملے میں ان کی معذوری پہلے ردعمل کے بانیوں کی معذوری سے کچھ کم وزنی نہیں ہے ہم پہلے گروہ کے ابتدائی لیڈروں کو بھی یہ الاؤنس دیتے ہیں کہ اجنبی اقتدار کے سیلاب سے پہلا تصادم پیش آنے پر وہ اس کی سوا کچھ نہ سوچ سکتے تھے کہ اپنی قوم کو کامل تباہی سے اور شودروں میں تبدیل ہو سے بچانے کے لیے وہ راہ اختیار کریں جو انہوں نے اختیار کی ایسے ہی الاؤنس کے مستحق دوسرے گروہ کی ابتدائی لیڈر بھی ہیں جنہوں نے آغاز تصادم میں اپنے مذہب اور تہذیب کے باقیات کو مٹنے سے بچانے کی فکر کی مگر قانون قدرت میں معذرتیں اپولوجائز اور رخصتیں الاؤنسز نہیں چلا کرتی کوئی کام خواہ کسی وجہ سے کیا گیا ہو اس میں اگر نقصان کا کوئی سبب موجود ہو تو وہ نقصان پہنچ کر ہی رہتا ہے اور واقعہ میں جو نقصان پہنچا اسے نقصان ماننا ہی پڑتا ہے اس کا پہلا نقصان یہ تھا کہ حالت سابقہ کے تحفظ کی کوششوں نے دین اور اس سے تعلق رکھنے والے قابل قدر چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام کمزوریوں اور خرابیوں کا بھی پورا تحفظ کیا جو ہمارے دور انحطاط کے مذہبی گروہوں میں موجود تھیں یہ ملی جلی میراث جو کی تو ہمارے حصے میں آئی اور اب یہ ایک صحیح اسلامی انقلاب کے راستے میں ویسی ہی سخت رکاوٹ بن رہی ہے جیسی ہماری مغربیت زیادہ طبقوں کی ذہنیت بن رہی ہے اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب کے اصلی جوہر کی حفاظت جیسی ہونی چاہیے تھی اس کے ذریعے سے نہ ہو سکی بلکہ وہ روز افضو زوال میں مبتلا ہوتا چلا گیا ظاہر ہے کہ سیلابوں کا مقابلہ سیلاب ہی کر سکتے ہیں چٹانے نہیں کر سکتی یہاں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو مغربی تہذیب کے سیلاب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کا کوئی سیلاب اٹھا سکتی یہاں صرف قدیم کی محافظت پر اکتفا کیا گیا اور اس قدیم میں اصل قابل حفاظت چیزوں کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل رکھی گئیں جو نہ زندگی کی طاقت رکھتی تھیں نہ اس لائق تھیں کہ ان کی حفاظت کی جاتی اور نہ ان کے شمول سے یہ امید ہی کی جا سکتی تھی کہ ایک مخالف تہذیب کے مقابلے میں اس سے اسلام کی عزت قائم رہ سکے گی یہی وجہ ہے کہ پچھلے ساٹھ ستر سال کی تاریخ پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس دوران میں ہم کو اسلام اور اس کی تہذیب آگے بڑھتی ہوئی نہیں بلکہ مسلسل پسپا ہوتی نظر آتی ہے ہر سال اور ہر مہینے اور ہر دن کے حساب سے وہ دبتی اور سکڑتی رہی ہے اور مغربی تہذیب بڑھتی اور پھیلتی گئی ہے ہر دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے اس طرح طلوع ہوا کہ مغرب کی ذہنی گمراہیوں اور اخلاقی گندگیوں اور عملی بدراہیوں نے ہمارے زندگی کے کچھ مزید رقبے پر قبضہ کر لیا اور ہمارے دین اور اخلاق اور تہذیب نے کچھ مزید رقبہ کھو دیا اس رفتار کو ہمارے محافظین طرز قدیم ایک لمحے کے لیے بھی نہ روک سکے اس کا تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا مذہبی گروہ اسلام اور غیر اسلامی قدامت کے جس مرکب کی حفاظت کر رہا تھا اس کے اندر فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے ہمارے اہل دولت اور اہل دماغ طبقوں کے لیے بہت کم کشش باقی رہ گئی بلکہ اس کی کشش روز بروز کم ہوتی چلی گئی ایک طرف مخالف تہذیب دماغوں کو مسخر کرنے والے دلوں کو موہ لینے والے اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والے ساز و سامان کے ساتھ بڑھتی چلی آ رہی تھی دوسری طرف اسلام کی نمائندگی ایسے مباحث مسائل مشاغل اور مظاہر کے ذریعے سے کی جا رہی تھی جو نہ دماغوں کو مطمئن کرتے تھے نہ دلوں کو اپیل کرتے تھے نہ نگاہوں کو بھلے لگتے تھے اس وجہ سے مادی وسائل اور دماغی صلاحیتیں رکھنے والے گروہ دین سے اپنی رہی صحیح دلچسپی بھی کھوتے اور مغربی تہذیب میں جذب ہوتے چلے گئے اور مذہبیت کی میرا سنبھالنے کا کام بتدریج ہمارے ان طبقوں کے لیے مخصوص ہوتا چلا گیا جو مادی ذہنی اور معاشرتی حیثیت سے پستر تھے اس کا نقصان صرف اتنا ہی نہ ہوا کہ مذہبیت کا محاذ کمزور سے کمزور تر اور مغربیت کا محاذ قوی تر ہوتا رہا بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر یہ نقصان ہوا کہ اسلام کی نمائندگی کا معیار علم و عقل اور زبان و اخلاق ہر اعتبار سے گرتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ دینداری کی آبرو بچنی مشکل ہو گئی آخری اور سب سے بڑا نقصان اس پالیسی سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت و رہنمائی سے اہل دین بے دخل ہو گئے اور تعلیم تمدن معیشت اور سیاست ہر معاملے میں مسلمانوں کو راستہ دکھانا اور اپنے پیچھے لے کر چلنا ان لوگوں کا کام ہو گیا جو نہ دین کو جانتے ہی ہیں اور نہ کوئی قدم دین سے پوچھ کر اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انہوں نے ساری تعلیم مغربی طرز پر پائی ہے ان کی زندگیاں مغربی نظام معیشہ سے بنی ہوئی ہیں ان کی معاشرت مغربی سانچوں میں ڈھلی ہے اور ان کے اخلاق مغربی قدروں اور اصولوں پر تعمیر ہوئے ہیں انہوں نے شریعت مغرب کے لاء کالجوں سے لی ہے اور اسی کی پریکٹس کی ہے انہوں نے سیاست کے سارے اصول اور رنگ ڈھنگ اور جوڑ توڑ مغرب سے سیکھے ہیں اس سرچشمے ضلالت سے جو رہنمائی انہوں نے پائی اس پر وہ چلے اور ساری قوم کو اس پر چلایا اور قوم پورے اعتماد سے ان کے پیچھے چلی اہل دین کا اس سارے کاروبار میں اگر کوئی کام رہا تو یہ کہ یا تو گوشہ نشین ہو کر درس و تدریس اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں یا قومی قیادت پر جو بھی فائز ہو اس کے لیے دعا گو بن کر رہیں یا پھر سیاست کے میدان میں آئیں تو کسی نہ کسی آگے چلنے والے کے پیچھے بے اثر خیمہ بردار کی حیثیت سے چلیں کانگریس ہو یا مسلم لیگ جس کی طرف بھی وہ گئے پیرو بن کر گئے کسی پالیسی کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہ رہا کسی بڑی سے بڑی گمراہی کو بھی وہ روک نہ سکے نہ اس پر ٹوک ہی سکے ان کا کام اس کے سوا کچھ نہ رہا کہ جو پالیسی بھی دین سے بے نیاز یا دین کے مخالف لیڈر بنا دیں اس کو یہ برکت دیں اور مسلمانوں کو اطمینان دلائیں کہ یہی قرآن و حدیث میں بھی لکھا ہے یا کم از کم یہ اس میں ان کے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ سیکولرزم تک کو ہماری بہت سی مقدس مذہبی بارگاہوں سے برکت ملی ہے بے اصل لوگوں کے معاملے میں تو ان کی دینی حص اتنی تیز ہے کہ ان کی ساری دین داری پر ایک داڑھی کے طول کی کمی پانی پھیر دیتی ہے اور چند غیر منصوص فقہی جزیات میں ان سے ذرا سا بھی اختلاف ہو جائے تو حادے میں دین قرار پاتے ہیں مگر جن کے پیچھے ایک دفعہ ساری قوم مل کر زندہ باد کا نعرہ لگا دے یا جن کو سیاسی طاقت نصیب ہو جائے ان کو یہ تمام رخصتوں کا مستحق سمجھتے ہیں چاہے ان کے ہاتھ پورے دین کی عمارت ہی متزلزل ہو رہی ہو ہم کیا چاہتے ہیں حضرات یہ ہے تفصیلی جائزہ ہماری پچھلی تاریخ کا اور ہماری موجودہ حالت کا یہ جائزہ میں نے کسی کو متعون کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ موجودہ صورت حال اور اس کے تاریخی اسباب کی اچھی طرح تشخیص کر لیں اور اس لائح عمل کو ٹھیک ٹھیک جانچ سکیں جو ہم نے محض اللہ کی توفیق و تائید کے اعتماد پر ان حالات میں پاکستان کی اصلاح کے لیے اور اس کو بلاخر اسلام کی نشتیاں کا علم بردار بنانے کے لیے اختیار کیا ہے میری ان گزارشات سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ خرابی کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور کس طرح ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے اور اب میری اس تقریر سے آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ جو خرابیاں بھی آج پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک کن کن اسباب سے نشو نما پاتی ہوئی بتدریج اس حالت تک پہنچی ہے اور اس کی جڑ ہماری تاریخ اور روایات اور نظام تعلیم و تمدن و سیاست میں کتنی گہری ہے اور مختلف شعبوں کی یہ ساری خرابیاں کس طرح مل جل کر ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی صاحب بصیرت آدمی کو یہ تسلیم کرنے میں کچھ بھی تعمل ہوگا کہ ان حالات میں جزوی اصلاح کی کوئی تدبیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی آپ دینی مدارس کھول کر یہ کلمہ و نماز کی تبلیغ کر کے یا فسکو فجور کے خلاف واز تلقین کر کے یا گمراہ فرقوں کے خلاف مورچے لگا کر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو بس یہ کہ دین جس رفتار سے مٹ رہا ہے اس میں کچھ سستی پیدا کر دیں اور دینی زندگی کو سانس لینے کے لیے کچھ دن زیادہ مل جائیں لیکن یہ امید آپ ان تدبیروں سے نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اس کے مقابلے میں جاہلیت کے کلمے پست ہو کر رہ جائیں اس لیے کہ جو اسباب اس وقت تک اللہ کے کلمے کو پست اور جاہلیت کے کلمے کو بلند کرتے رہے ہیں وہ سب بدستور موجود رہیں گے اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ موجودہ نظام تو انہی بنیادوں پر قائم رہے مگر اخلاق یا معاشرت یا معیشت یا نظم و نسق یا سیاست کی موجودہ خرابیوں میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی کسی تدبیر سے ممکن نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہر چیز موجودہ نظام زندگی کی بنیادی خرابیوں کی آفریدہ اور پروردہ ہے اور ہر خرابی کو دوسری بہت سی خرابیوں سے سہارا مل رہا ہے ایسے حالات میں ایک جامع فساد کو رفع کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام ناگزیر ہے جو جڑ سے لے کر شاخوں تک پورے توازن کے ساتھ اصلاح کا عمل جاری رکھے وہ پروگرام کیا ہو اور وہ ہمارے نزدیک کیا ہے اسی پر اب میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مگر اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب ملنا ضروری ہے وہ سوال یہ جی ہے کہ آپ فی الواقع چاہتے کیا ہیں یا زیادہ صحیح الفاظ میں آپ میں سے کون کیا چاہتا ہے یکسوئی کی ضرورت حقیقت یہ جی ہے کہ ہم اب ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جہاں مسلسل تجربے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسلام اور جاہلیت کا یہ ملا جلا مرکب جو اب تک ہمارا نظام حیات بنا رہا ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا یہ اگر چلتا رہا تو دنیا میں بھی ہماری کامل تباہی کا موجب ہوگا اور آخرت میں بھی اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم اس حالت پہ مبتلا ہیں کہ ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر نہ ہم امریکہ اور روس اور انگلستان کی طرح پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی دنیا ہی بنا سکتے ہیں کیونکہ ایمان و اسلام سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمیں اس راستے پر بے محابہ نہیں چلنے دیتا اور نہ ہم ایک سچی مسلمان قوم کی طرح اپنی آخرت ہی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کام ہمیں وہ جاہلیت نہیں کرنے دیتی جس کے بے شمار فتنے ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں اس دو دلی کی وجہ سے ہم کسی چیز کا حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتے نہ دنیا پرستی کا نہ خدا پرستی کا اس کی وجہ سے ہمارا ہر کام خادینی ہو یا دنیاوی دو متضاد افکار اور رجحانات کی رزم بنا رہتا ہے جن میں سے ہر ایک دوسرے کا توڑ کرتا ہے اور کسی فکر و رجحان کے مطالبے میں بھی کما حقو پورے نہیں ہونے پاتے یہ حالت بہت جلد ختم کر دینے کے لائق ہے اگر ہم اپنے دشمن نہیں ہیں تو ہمیں بہرحال یکسو ہو جانا چاہیے اس یکسوئی کی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سی صورت کو پسند کرتے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے سابق حکمرانوں نے اور ان کی غالب تہذیب نے جس راستے پر اس ملک کو ڈالا تھا اسی کو اختیار کر لیا جائے اور پھر خدا اور آخرت اور دین اور دینی تہذیب و اخلاق کا خیال چھوڑ کر ایک خالص مادہ پرستانہ تہذیب کو نشو نما دیا جائے تاکہ یہ ملک بھی ایک دوسرا روس جامری کا بن سکے مگر علاوہ اس کے یہ راہ غلط ہے خلاف حق ہے اور تباہ کن ہے میں کہوں گا کہ پاکستان میں اس کا کامیاب ہونا ممکن بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہاں کے نفسیات اور روایات میں اسلام کی محبت اور عقیدت اتنی گہری جڑے رکھتی ہیں کہ انہیں اکھاڑ پھینکنا کسی انسانی طاقت کے بس کا کام نہیں ہے تاہم جو لوگ اس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ میری گفتگو کے مخاطب نہیں ہیں ان کے سامنے ہم اپنا پروگرام نہیں بلکہ جنگ کا الٹیمیٹم پیش کرتے ہیں سوئی کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم انفرادی اور قومی زندگی کے لیے اس راہ کو انتخاب کر لیں جو قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دکھائی ہے یہی ہم چاہتے ہیں اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلم آبادی کے کم از کم نو سو فی ہسار باشندے چاہتے ہیں اور یہی ہر اس شخص کو چاہنا چاہیے جو خدا اور رسول کو مانتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہو مگر جو لوگ بھی اس راہ کے پسند کرنے والے ہوں انہیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن حالات سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جن میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں ان میں تنہا اسلام اور خالص اسلام کو پاکستان کا رہنما فلسفہ حیات اور غالب نظام زندگی بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام اور غیر اسلامی قدامت کی اس آمیزش کو جسے صدیوں کی روایات نے پختہ کر رکھا ہے تحلیل کریں اور قدامت کے اجزاء کو الگ کر کے خالد اسلام کے اس جوہر کو لے لیں جو قرآن اور سنت کے معیار پر جوہر اسلام ثابت ہوں ظاہر ہے کہ یہ کام ہمارے ان گروہوں کی مزاحمت اور سخت مزاحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو قدامت کے کسی نہ کسی جز کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مغرب کی حقیقی تمدنی اور علمی ترقیات کو اس کے فلسفہ حیات اور انداز فکر اور اخلاق و معاشرت کی گمراہیوں سے الگ کریں اور پہلی چیز کو لے کر دوسری چیز کو بالکلیہ اپنے ہاں سے خارج کر دیں ظاہر ہے کہ اسے ہمارے وہ گروہ برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے خالص مغربیت کو یا اسلام کے کسی نہ کسی مغربی ایڈیشن کو اپنا دین بنا رکھا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگ فراہم ہوں اور منظم طریقے سے کام کریں جو اسلامی ذہنیت کے ساتھ تعمیری صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں اور پھر مضبوط سیرت اور صالح اخلاق اور مستحکم ارادے کے مالک بھی ہوں ظاہر ہے کہ یہ جنس ہمارے ہاں ویسے ہی کامیاب ہے اور پھر اس دل گردے کے لوگ آخر کہاں آسانی سے ملا کرتے ہیں جو سیاسی اور معاشی چوٹ بھی سہیں فتووں کی مار بھی برداشت کریں اور جھوٹے الزامات کی چوطرفہ بارش کا بھی مقابلہ پورے صبر اور سکون کے ساتھ کرتے چلے جائیں ان سب شرطوں کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام کو نظام غالب بنانے کی تحریک اسی طرح ایک ہماگیر سیلاب کی مانند اٹھے جس طرح مغربی تہذیب یہاں سیلاب کی مانند آئی اور زندگی کے ہر شعبے پر چھا گئی اس ہماگیری اور سیلابیت کے بغیر نہ یہ ممکن ہے کہ مغربی تہذیب کو غلبہ اقتدار سے بے دخل کیا جا سکے اور نہ یہی ممکن ہے کہ نظام تعلیم نظام قانون نظام معیشت اور نظام سیاست کو بدل کر ایک دوسرا تمدن خالص اسلامی بنیادوں پر تعمیر کیا جا سکے یہی کچھ ہم چاہتے ہیں ہمارے پیش نظر بر عظیم ہندو پاکستان کے مسلمانوں کی پرانی تہذیب کا احیاء نہیں بلکہ اسلام کا احیاء ہے ہم علوم جدیدہ اور ان کی پیدا کی ہوئی ترقیات کے مخالف نہیں بلکہ اس نظام تہذیب و تمدن کے باغی ہیں جو مغربی فلسفہ زندگی اور فلسفہ اخلاق کا پیدا کرتا ہے ہم دو دو اور چار چار آنے والے ممبر بھرتی کر کے کوئی سیاسی کھیل کھیلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی قوم میں سے چھانٹ چھانٹ کر ایسے لوگوں کو منظم کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے حقیقی اسلام کو یہاں کا غالب نظام زندگی بنانے کے لیے قدامت اور جدت دونوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں ہم زندگی کے کسی ایک جز یا بعض اجزا میں کچھ اسلامی رنگ پیدا کر دینے کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس بات کے درپے ہیں کہ پورا اسلام پوری زندگی پر حکمران ہو انفرادی سیرتوں اور گھر کی معاشرت پر حکمران ہو نظم و نسق کے محکموں پر حکمران ہو اور معاشی دولت کی پیداوار اور تقسیم پر حکمران ہو اسلام کی اس ہمہ گیر تسلط ہی سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان یکسو ہو کر ان روحانی اخلاقی اور مادی فوائد سے پوری طرح متمد ہو جو رب العالمین کی دی ہوئی ہدایات پر چلنے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے اور پھر اسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ملک تمام مسلم ممالک کے لیے دعوت خیر کا اور تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بن جائے ہمارا لاہ عمل ہمارے اس مقصد کو سمجھ لینے کے بعد کسی کو ہمارے لاہ عمل کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی اس کے چار بڑے بڑے اجزاء ہیں جنہیں میں الگ الگ بیان کروں گا اس کا پہلا جز تطہیر افکار و تعمیر افکار ہے یہ تطہیر و تعمیر اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے کہ ایک طرف غیر اسلامی قدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہراہ مستقیم کو نمایاں کیا جائے اور دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تہذیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط ہے اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ ہے اور تیسری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اصولوں کو زمانہ حال کے مسائل و معاملات پر منتبک کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعبہ زندگی کا نقشہ کیا ہوگا اس طریقے سے خیالات بدلیں گے اور ان کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھرنا شروع ہوگا اور ذہنوں کی تعمیر نو کے لیے فکری غذا بھی بہم پہنچے گی اس کا دوسرا جز سال افراد کی تلاش تنظیم اور تربیت ہے اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ ان آبادیوں میں سے ان مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جائے جو پرانی اور نئی خرابیوں سے پاک ہوں یا اب پاک ہونے کے لیے تیار ہوں جن کے اندر اصلاح کا جذبہ موجود ہو جو حق کو مان کر اس کے لیے وقت مال اور محنت کی کچھ قربانی کرنے پر آمادہ ہوں خواہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا خاص میں سے خواہ وہ غریب ہوں یا امیر یا متوسط ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں گوشہ یافیت سے نکال کر میدان سای عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ایک سال عنصر بچا کھچا موجود ہے مگر منتشر ہونے کی وجہ سے یا جزوی اصلاح کے پراگندہ کوششیں کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر رہا وہ ایک مرکز پر جمع ہو کر اور ایک حکیمانہ پروگرام کے مطابق اصلاح و تعمیر کے لیے منظم کوشش کر سکے پھر ضرورت ہے کہ اس طرح کا ایک گروہ بنانے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت بھی کی جائے تاکہ ان کی فکر زیادہ سے زیادہ سلجی ہوئی ہو اور ان کی سیرت زیادہ سے زیادہ پاکیزہ مضبوط اور قابل اعتماد ہو ہمیں یہ حقیقت کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ اسلامی نظام محض کاغذی نقشوں اور زبانی دعووں کے بل پر قائم نہیں ہو سکتا اس کے قیام اور نفاذ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیا اس کی پشت پر تعمیری صلاحیتیں اور سال انفرادی سیرتیں موجود ہیں یا نہیں کاغذی نقشوں کی خامی تو اللہ کی توفیق سے علم اور تجربہ ہر وقت رفع کر سکتا ہے لیکن صلاحیت اور صالحیت کا فقدان سرے سے کوئی عمارت اٹھا ہی نہیں سکتا اور اٹھا بھی لے تو سہار نہیں سکتا اس کا تیسرا یہ ہے کہ اجتماعی اصلاح کی سائی اس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح شامل ہے اور اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنا کام کرنے والوں کے ذرائع وسیع ہوں اس غرض کے لیے کارکنوں کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں تقسیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کے سپرد وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ اہل تر ہوں ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کرے گا اور کوئی دیہاتی عوام میں کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہو اور کوئی مزدوروں کی طرف کوئی متوسط طبقے کو خطاب کرے اور کوئی اونچے طبقے کو کوئی ملازمین کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو اور کوئی تجارت پیشہ اور صنعت پیشہ لوگوں کے لیے اصلاح کرے کسی کے توجہ پرانی درز کی طرف ہو اور کسی کی نئے کالجوں کی طرف کوئی جمود کے قلوں کو توڑنے میں لگ جائے اور کوئی الہاد و فسق کے سیلاب کو روکنے میں کوئی شعر و ادب کے میدان میں کام کرے اور کوئی علم و تحقیق کے میدان میں اگرچہ ان سب کے حلقہ ہائے کار الگ ہوں مگر سب کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک ہی اسکیم ہو جس کی طرف وہ قوم کے سارے طبقوں کو گھیر کر لانے کی کوشش کریں ان کا متعین نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ اس ذہنی اخلاقی اور عملی انارکی کو ختم کیا جائے جو پرانے جمودی اور نئے انفیالی رجحانات کی وجہ سے ساری قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور عوام سے لے کر خواص تک سب میں صحیح اسلامی فکر اسلامی سیرت اور سچے مسلمانوں کی سی عملی زندگی پیدا کی جائے یہ کام صرف واض و تلقین اور نشر و اشاعت اور شخصی ربط و مکالمہ سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مختلف سمتوں میں باقاعدہ تعمیری پروگرام بنا کر پیش قدمی کرنی چاہیے مثلا یہ نے اصلاح جہاں کہیں اپنی تبلیغ سے چند آدمیوں کو ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو جائیں وہاں وہ انہیں ملا کر ایک مقامی تنظیم قائم کر دیں اور پھر ان کی مدد سے ایک پروگرام کو عمل میں لانے کی کوشش کر دیں جس کے چند اجزاء یہ ہیں بستی کی مسجدوں کی اصلاح حال عام باشندوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانا تعلیم بالغاں کے انتظام کم از کم ایک دارالمطالعہ کا قیام لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اجتماعی جد وجہد باشندوں کے تعاون سے صفائی اور حفظان صحت کی کوشش بستی کے یتیموں بیواؤں معذوروں اور غریب طالب علموں کی فہرستیں مرتب کرنا اور جن جن طریقوں سے ممکن ہو ان کی مدد کا انتظام کرنا اور اگر ذرائع فراہم ہو جائیں تو کوئی پرائمری اسکول یا ہائی اسکول یا مذہبی تعلیم کا ایسا مدرسہ قائم کرنا جس میں تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو اسی طرح جو لوگ مزدوروں میں کام کریں وہ ان کو اشتراکیت کے زہر سے بچانے کے لیے صرف تبلیغ ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ عملا ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھی سائی کریں انہیں ایسی مزدور تنظیمات قائم کرنی چاہئیں جن کا مقصد انصاف کا قیام ہو نہ کہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانا ان کا مسلک جائز اور معقول حقوق کے حصول کی جد و جہد ہو نہ کہ طبقاتی کشمکش ان کا طریقہ کار اخلاقی اور آئینی ہو نہ کہ توڑ پھوڑ اور تخریب ان کے پیش نظر صرف اپنے حقوق ہی نہ ہوں بلکہ اپنے فرائض بھی ہوں جو مزدور یا کارکن بھی اس میں شامل ہوں ان پر یہ شرط عائد ہونی چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کریں گے پھر ان کا دائرۂ عمل صرف اپنے طبقے کے مفاد تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ تنظیمات جس طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہوں ان کی دینی اخلاقی اور معاشرتی حالت کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتی رہیں اس عمومی اصلاح کے پورے لاہ عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس حلقے اور طبقے میں بھی کام کرے مسلسل اور منظم طریقے سے کرے اور اپنی سائی کو ایک نتیجے تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑے ہمارا طریقہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہوا کے پرندوں اور آندھی کے جھکڑوں کی طرح بیج پھینکتے چلے جائیں اس کے برعکس ہمیں کسان کی طرح کام کرنا چاہیے جو ایک متعین رقبے کو لے لیتا ہے پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے اپنی محنتوں کو ایک نتیجے تک پہنچا کر دم لیتا ہے پہلے طریقے سے جنگل پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے طریقے سے باقاعدہ کھیتیاں تیار ہوتی ہیں اس لایہ عمل کا چوتھا جز نظام حکومت کی اصلاح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کی زندگی کی موجودہ بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصلاح کی دوسری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو درست کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے اس لیے کہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسق اور تقسیم رسک کی طاقتوں کے بل پر جو بگاڑ اپنے اثرات پھیلا رہا ہو اس کے مقابلے میں بناؤ اور سوار کی وہ تدبیریں جو صرف واضح اور تلقین اور تبلیغ کے ذرائع پر منحصر ہوں کبھی کارگر نہیں ہو سکتی لہذا اگر ہم فی الواقع اپنے ملک کے نظام زندگی کو فسق و زلالت کی راہ سے ہٹا کر دین حق کی سرات مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ بگاڑ کو مسند اقتدار سے ہٹانے اور بناؤ کو اس کی جگہ متمکن کرنے کی براہ راست کوششیں کریں ظاہر ہے کہ اگر اہل خیر و صلاح کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو وہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسق کی پالیسی کو تبدیل کر کے تن سال کے اندر وہ کچھ کر ڈالیں گے جو غیر سیاسی تدبیروں سے ایک صدی میں بھی نہیں ہو سکتا یہ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے ایک جمہوری نظام میں اس کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے انتخابات کا راستہ رائے عامہ کی تربیت کی جائے عوام کے معیار انتخاب کو بدلا جائے انتخاب کے طریقوں کی اصلاح کی جائے اور پھر ایسے صالح لوگوں کو اقتدار کے مقام پر پہنچایا جائے جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں اور قابلیت بھی ہماری تشخیص یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی نظام کی خرابیوں کا بنیادی سبب یہاں کے طریقے انتخاب کی خرابی ہے جب انتخاب کا موسم آتا ہے تو منصب و جاہ کے خواہش مند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دوڑ دھوپ کر کے یا تو کسی پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں اس کوشش میں وہ کسی اخلاق اور کسی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے کسی جھوٹ کسی فریب کسی چال کسی دباؤ اور کسی ناجائز سے ناجائز ہتکنڈے کنڈے کے استعمال میں بھی ان کو دریغ نہیں ہوتا جسے لالچ دیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ لالچ سے خرید لیتے ہیں جسے دھمکی سے مروب کیا جا سکتا ہے اسے مروب کر کے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں جسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ دھوکے سے لے لیتے ہیں اور جس کو کسی تعصب کی بنا پر اپیل کیا جا سکتا ہے اس کا ووٹ تعصب کے نام پر مانگتے ہیں اس گندے کھیل کے میدان میں قوم کے شریف عناصر اول تو اترتے ہی نہیں اور بھولے بھٹ کے اگر وہ کبھی اتر ہی آتے ہیں تو پہلے ہی قدم پر انہیں میدان چھوڑ دینا پڑتا ہے مقابلہ صرف ان لوگوں کے درمیان رہ جاتا ہے جنہیں نہ خدا کا خوف ہو نہ خل کی شرم اور نہ کوئی بازی کھیل جانے میں کسی طرح کا باک پھر ان میں سے کامیاب ہو کر وہ نکلتا ہے جو سب جھوٹوں کو جھوٹ میں اور سب چال بازوں کو چال بازی میں شکست دے دے رائے دینے والی پبلک جس کے ووٹوں سے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں نہ اصولوں کو جانچتی ہے نہ پروگراموں کو پرکھتی ہے نہ سیرتوں اور صلاحیتوں کو دیکھتی ہے اس سے جو بھی زیادہ ووٹ جھپٹ لے جائے وہ بازی جیت لیتا ہے بلکہ اب تو اس کے حقیقی ووٹوں کی اکثریت بھی کوئی چیز نہیں رہی ہے کرائے پر ووٹ دینے والے جالی ووٹر اور بدیانت پولنگ آفیسر اپنے ہاتھوں کے کرتب سے بارہا ان لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں جن کو اصلی رائے دہندوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے بسا اوقات انتخابات کی نوبت بھی نہیں آنے پاتی ایک بےضمیر مجسٹریٹ کسی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر یا کسی کا اشارہ پا کر تمام امیدواروں کو بیک جنبش قلم میدان سے ہٹا دیتا ہے اور منظور نظر آدمی بلا مقابلہ پورے حلقہ انتخاب کا نمائندہ بن جاتا ہے خا واقعی نمائندہ ہو یا نہ ہو ہر شخص جو بھی عقل رکھتا ہے ان حالات کو دیکھ کر خود جی اندازہ کر سکتا ہے کہ جب تک یہ طریقے انتخاب جاری ہے کبھی قوم کے شریف اور نیک اور ایماندار آدمیوں کے ابھرنے کا امکان ہی نہیں ہے اس طریقے کا تو مزاج ہی ایسا ہے کہ قوم کے بدتر سے بدتر عناصر چھٹ کر سطح پر آئیں اور جس بد اخلاقی و بد کرداری سے وہ انتخاب جیتتے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ ملک کا انتظام چلائیں یہ طریقے یکسر بدل دینے کے لائق ہیں ان کے بجائے دوسرے کیا طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے بہتر آدمی اوپر آ سکیں ان کی ایک مختصر تھی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ خود دیکھ لیں کہ آیا ان طریقوں سے نظام حکومت کی اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں اول جے کہ انتخابات اصولوں کی بنیاد پر ہوں نہ کہ شخصی یا علاقائی یا قبائلی مفادات کی بنیاد پر دوم یہ کہ لوگوں کو ایسی تربیت دی جائے جس سے وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو سکیں کہ ایک اصلاحی پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے کس قسم کے آدمی موزوں ہو سکتے ہیں اور ان میں کیا اخلاقی صفات اور ذہنی صلاحیتیں ہونی چاہئیں سوم یہ کہ لوگوں کے خود امیدوار بن کر کھڑے ہونے اور خود روپیہ صرف کر کے ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ بند ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح بالعموم صرف خود غرض لوگ ہی منتخب ہو کر آئیں گے اس کے بجائے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہر حلقہ انتخاب کے شریف و معقول لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں کسی موضوع آدمی کو تلاش کر کے اس سے درخواست کریں کہ وہ ان کی نمائندگی کے لیے تیار ہو اور پھر خود دور دھوپ کر کے اور اپنا مال صرف کر کے اسے کامیاب کرنے کی کوشش کریں اس طرح جو لوگ منتخب ہوں گے وہی بے غرض ہو کر اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے چہارم یہ کہ جس شخص کو اس طرح کی کوئی پنچائت اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے تجویز کرے اس سے برسر عام یہ عہد لیا جائے کہ وہ پنچایت کے منظور کیے ہوئے منشور کا پابند رہے گا پارلیمنٹ میں پہنچ کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جو اسی منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسی طریقے پر کامیاب ہو کر دوسرے علاقوں سے پہنچیں اور جب کبھی پنچایت اس پر اظہار بے اعتمادی کرتے تو وہ مستعفی ہو کر واپس آ جائے گا پنجم یہ کہ پنچایت کے جو کارکن اس شخص کو کامیاب کرانے کی جد کریں ان سے قسم لی جائے کہ وہ اخلاق کے حدود اور انتخابی ضوابط کی پوری پابندی کریں گے کسی تعصب کی بنا پر اپیل نہ کریں گے کسی کے جواب میں بھی جھوٹ اور بہتان تراشی اور چال بازیوں سے کام نہ لیں گے کسی کی رائے روپے سے خریدنے یا دباؤ سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں گے کوئی جالی ووٹ نہ بھگتائیں گے خواہ وہ جیتیں یا ہاریں بہرحال شروع سے لے کر آخر تک پوری انتخابی جنگ صداقت اور دیانت کے ساتھ بالکل با اصول طریقوں سے لڑیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے انتخابات میں ان پانچ طریقوں کو آزمایا جائے تو جمہوریت کو قریب قریب بالکل پاک کیا جا سکتا ہے اور بد کردار لوگوں کے لیے برسر اقتدار آنے کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بہتر نتائج پہلے ہی قدم پر ظاہر ہو جائیں لیکن اگر اس رخ پر ایک دفعہ انتخابات کو ڈال دیا جائے تو جمہوریت کا مزاج یکثر تبدیل کیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ ان طریقوں سے نظام حکومت کی واقعی تبدیلی میں پچیس تیس سال صرف ہو جائیں یا اس سے بھی زیادہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا صحیح راستہ یہی ہے اور جو تبدیلی اس طریقے سے ہوگی وہ انشاءاللہ پائیدار اور مستحکم ہوگی حضرات میں نے اس تقریر میں مرض اور اسباب مرض کی پوری تشخیص و تشریح آپ کے سامنے رکھتی ہے طریق علاج بھی بیان کر دیا ہے اور وہ مقصد بھی پیش کر دیا ہے جس کے لیے ہم علاج کی یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ رائے قائم کرنا آپ کا اپنا کام ہے کہ میری باتیں کہاں تک قابل قبول ہیں